وک اللہ وک اللہ وک المح آج م. کا ہمارا موضوع ہے حدیث اور فقہ کے تعلق سے جو اصطلاحات ہیں یا مصطلحات ہیں یہ کیا ہیں اور ان کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے تو کیوں ضروری ہے تو یہ ساری اصطلاحات کیونکہ سارا معاملہ ہمارا دین کا حدیث پر ٹکا ہوا ہے قرآن, قرآن کریم تو متوطر ہے لیکن احادیث کے اعتبار سے سند کا معاملہ اور مقبول و مردود صحیح اور ضعیف یہ الفاظ آپ نے سنے ہوں گے تو حدیثوں کے سلسلے میں حدیثیں صحیح بھی ہوتی ہیں اور ضعیف بھی ہوتی ہیں معتبر بھی ہوتی ہیں غیر معتبر بھی ہوتی ہیں تو اس کے کیا قواعد ہیں اور کیسے ہم معلوم کریں کہ یہ حدیث معتبر ہے یا نہیں ہے یہ ہر آدمی کا کام نہیں ہے کہ وہ احادیث کی صنعت کی تحقیق کر کے نتیجے پر پہنچے اس لیے کہ اس کے لیے بہت زیادہ محنت اور وقت درکار ہوتا ہے اسی طرح سے صلاحیت ضروری ہے اسی طرح سے مساجر کا موجود ہونا ضروری ہے لیکن یہ جو ہم درج کر رہے ہیں اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ ہم محادث بن جائیں بہت اونچی چیز ہے اس کا خیال بھی بہت دور کی چیز ہے ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ جو محادثین کرتے ہیں وہ کیا ہے کم سے کم اتنا ہم کو جو حدیث سے متعلق اصطلاحات ہوتی ہیں اور اکثر اختلافی گفتگو میں یہ مسائل سامنے آتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے یا حسن ہے یا ضعیف ہے یا منقطع ہے تو کیوں ہے کیا مطلب ہے منقطع ہے اگر لفظ آ جائے تو اس کا کیا مطلب ہے تو اس طرح سے جتنے بھی الفاظ ہیں تو جو الفاظ حدیث اور فقہ کے تعلق سے آتے ہیں جیسے مجتہد اجماع نسخ ناسخ منسوخ اجتمباق اجتہاد جو بھی الفاظ ہوتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اس لیے کہ بڑے بڑے الفاظ ہوتے ہیں اور عام طور سے ان کے معنی کتابوں میں نہیں ملتے ہیں تو ایک جگہ ان سب کو جمع کر کے ہم دیکھیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے تو ابتدا میں ہم شروعات کریں گے حدیث کے تعلق سے حدیث کی جو اصطلاحات ہیں اصطلاح ٹرمینالوجی وہ لفظ جس کا کسی خاص فن میں کچھ خاص مطلب ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں اصطلاح جیسے مثال کے طور پر حدیث ہی کو لے لیجئے حدیث کے معنی کیا ہوتے ہیں بات چیت لغت میں حدیث کے معنی بات چیت کے ہوتے ہیں لغت میں حدیث کے معنی قصے کے بھی ہوتے ہیں اتا کا حدیث ہو موسا. تو موسا کا قصہ پہنچا موسا کے بارے میں جو بات ہے وہ پہنچی یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد حدیث سے منع کیا ناپسند کیا ہے عشا سے پہلے سونا اور عشاء کے بعد اصل میں یہ بات چیت کی بجائے گپ شپ یا گپے بازی ہے حدیث کے معنیٰ یہاں پر صحیح ہے اس لیے کہ بالکل بات نہیں کرنا عشا کے بعد ایسا نہیں ہے بلکہ گپے بازی انسان کرتا رہے اور فجر میں تاخیر ہو جائے اس طرح کا نقصان اس کو ہو اس اعتبار سے حدیث کا لفظ ہے بات چیت تو حدیث کا لفظ جو ہے لغت میں ایک اس کے معنی ہوتے ہیں لیکن جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو باتیں ہیں ان کے بارے میں جب حدیث کہتے ہیں کا کچھ اور مطلب اسی طرح سے لفظ انگلش کا لفظ ہے فار ایگزامپل مانیٹر اگر آپ اس کو کمپیوٹر کے تعلق سے جاننا چاہیں تو وہ جو سکرین ہوتی ہے جس کے اوپر آپ کو سب کچھ دکھتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں مانیٹر لیکن اگر آپ کلاس میں اسکول میں اگر آپ ہوں تو اس میں ایک لڑکے کو ٹیچر طے کر کے آفس میں جاتا ہے تو وہ لڑکا کیا ہوتا ہے کلاس کا مانیٹر تو وہ کوئی سکرین کی طرح نہیں دکھائی دیتا ہے کلاس کے اعتبار سے اصطلاح میں اس کو کیا کہتے ہیں مانیٹر اس کا کچھ اور مطلب ہے کمپیوٹر کے اعتبار سے مانیٹر کا کچھ اور مطلب ہے تو اس اعتبار سے الفاظ میں جو ہے ایک ہی لفظ ہوتا ہے اور مختلف میدانوں میں اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں اصطلاح تو حدیث کی اصطلاح ہم دیکھ رہے ہیں اور فکر کی اصطلاح ہم دیکھ رہے ہیں سمجھ میں آئی بات تو اصطلاح کے معنی ہوتے ہیں کسی خاص فن میں کسی خاص فیلڈ میں ایک لفظ کا کچھ خاص مطلب ہوتا ہے تو اس کو اصطلاح کہا جاتا ہے اس کو اصطلاح کہتے ہیں جیسے مثال کے طور پر وائف یہی لفظ لے لیجئے وائف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خل قل انسان انسان کو اللہ نے کیسا پیدا کیا ہے وائف کیا اس کی صنع ضعیف ہے کیا ہے اس میں صنع من کتا ہے کیا ہے ضعیف کے معنی ہوتے ہیں کمزور کے لیکن اگر اس کو حدیث کی اصطلاح میں استعمال کیا جائے تو کمزوری کے خاص معنی اس میں ہوتے ہیں جو سند یا متن کے اعتبار سے ہوتا ہے تو انسان کے بارے میں کہا جائے کہ یہ کمزور ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ صحت کے اعتبار سے جسمانی اعتبار سے کمزور ہے یا کسی اور اعتبار سے حافظے کے اعتبار سے کمزور ہے لیکن حدیث میں کمزوری کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ سند کے اعتبار سے وہ کمزور ہے یا معلر آگے الفاظ آئیں گے سب اس طرح سے صحیح ہے یا وائف ہے یا حسن ہے حسن کے کیا معنی ہے اچھا حسن یعنی اچھا لیکن حدیث حسن اچھی یا صحیح اچھی تو کوئی بھی آدمی اگر صرف ڈکشنری میں دیکھے گا تو لے گا اچھا کا مطلب اچھا ہوتا نہیں حسن زیادہ اچھی ہوگی صحیح ہے لیکن اچھا تو صحیح سے زیادہ کیا ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے لیکن الٹا حدیث میں ہوتا ہے کہ صحیح حدیث جو ہوتی ہے وہ حسن سے زیادہ قوت والی ہوتی تو فرق آگے آئے گا لیکن یہ بنیادی بات یہ سمجھنا ہے کہ اصطلاحات جو ہوتی ہے کسی بھی فن میں اس کو جاننا ضروری ہوتا ہے اگر ایسا نہیں کرے گا آدمی تو صرف ڈکشنری دیکھ کے کچھ لفظ کو کچھ اور سمجھ لے گا اور وہ فیلڈ میں کچھ اور اس کا مطلب ہوگا اب ہم آتے ہیں حدیث کی طرف حدیث میں بنیادی طور پر دو حصے ہوتے ہیں ایک سند دو متن ایک حدیث کا حصہ ہوتا ہے سند اور دوسرا ہوتا ہے متن صنعت کے معنیٰ اب حدیث کا اصل کانسیپٹ کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کی یا آپ نے کوئی عمل کیا یا آپ کے زمانے میں کوئی بات ہوئی صحابہ میں سے کوئی اس کو نقل کرتے ہیں کہ میں نے ایسا ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا یا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول کو یوں کرتے دیکھا اب وہ صحابی کسی اور سے وہ بیان کرتے ہیں ہو سکتا ہے صحابی ہو ہو سکتا ہے تابعی ہو پھر وہ تابئی کسی دوسرے تابئی سے یا طب تابئی جس کو ہم کہتے ہیں اخبار تابعین جس کو کہتے ہیں تو ان کو بیان کرتے ہیں تو ایک انسان دوسرے انسان سے بات بیان کرتے کرتے کرتے ایک نسل سے دوسری نسل تک وہ بات پہنچتی رہتی ہے یہاں تک کہ کسی محدود مثال کے طور پر امام البخاری یا امام ابو داود ان تک حدیث پہنچتی ہے پھر وہ اس کو پور یاد رکھ کے میں نے کس سے سنا انہوں نے کس سے سنا انہوں نے کس سے سنا انہوں نے کس سے سنا اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ بات پہنچاتے ہیں تو اس میں دو حصے ہوتے ہیں ایک تو پہنچا کیسے جو مواد پہنچا ہے جو بات پہنچی ہے وہ پہنچا کیسے کن کے کن کے ذریعے سے پہنچا دوسرا کیا پہنچا تو اصل مواد اصل خبر ایک ہوتی ہے اور اس خبر کے پہنچنے کا روٹ ایک ہوتا ہے میں آسان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ بہت بھاری بادل چھا جائیں گے آپ کے سر پہ ایک ہوتا ہے کہ حدیث کے پہنچنے کا چینل روٹ کیسا پہنچا کس کس کس کس کے ذریعے سے پہنچا دوسرا ہوتا ہے کہ اصل مواد کیا ہے اصل مواد کیا ہے جیسے مثلا آپ سب بھیجیں یا منی آرڈر کریں یا کوئی کوریئر بھیجیں آپ نے دیا پھر آپ کے پاس سے کوریئر کے سینٹر پہ آپ نے بیٹے کو دیا جاؤ کوریئر کر کے آؤ اور بیٹے نے وہاں کوریئر کیا کوریئر والے نے اس کو دیا گاڑی میں بیٹھا گیا کوریئر پھر وہاں جا کے ان کے آفس میں اترا وہاں سے جو کام کرنے والا تھا اس نے وہ لیا لا کے جہاں آپ نے بھیجنا تھا وہاں جا کے دے دیا اس نے کھول کے دیکھا اب اس میں دو حصے ہوتے ہیں ایک ایک آپ نے دیا اس نے لیا اس کو بھیجا اس کے ذریعے ذریعے ذریعے ذریعے پہنچا وہاں پہ تو یہ روٹ ہو گیا اس میں اس میں کتنے لوگ آیا? ہو سکتا ہے. چار دس بارہ جو پہنچا کیا تو کوئی کتاب پہنچی یا مٹھائی کا ڈبا پہنچا یا جو بھی پہنچا تو جو چیز پہنچائی گئی وہ متن ہے اور جو پہنچانے والے ہیں اس کو پورے عمل میں جو شریک ہیں وہ کیا ہے سند کا حصہ ہے سند اس کو کہتے ہیں جو پوری چین ہوتی ہے چین آف نریٹرس اور اس چین میں جتنے لوگ ہوتے ہیں ان کو راوی کہا جاتا ہے روایت بیان کرنے والوں کو کیا کہتے ہیں راوی ہر ہر آدمی ایک راوی ہے ہر ہر آدمی ایک راوی ہے اور راویوں کی پوری ترتیب کو پوری ترتیب کو کیا کہتے ہیں سنت موبی صاحب نے خطبہ دیا چاچا نے خطبہ سنا گھر پہ آئے ابو کو بتایا ابو نے اما کو بتایا اما نے بیٹے کو سکھایا تو یہ کیا ہوا پورا ترتیب تو یہ پوری کیا ہوئی سنت ہوئی زبان میں اس کو سمجھے آپ تو حدیث کے دو حصے ہوتے ہیں ایک سند اور دوسرے متن عام طور سے تحقیق کا معاملہ سند کے ساتھ ہوتا ہے حدیث کے قبول و رد کا بہت کم اس کا تعلق متن سے ہوتا ہے خاص علماء ہوتے ہیں جو متن کی بنیاد پر حدیثوں کو پرکھتے ہیں کہ صحیح ہے کہ نہیں لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ صرف متن کو دیکھ کے اس کو رد کیا جائے بلکہ عام طور سے حدیث کی سند میں کچھ ترابی ہوتی ہے جس کی وجہ سے حدیث غیر مقبول ہوتی ہے اتنا سمجھ میں آ گیا حدیث کے کتنے حصے ہوتے ہیں کوئی بھی حدیث جب ہوتی ہے تو دو متن کیا ہے یعنی بات کیا ہے یعنی کیا پہنچا ہم کو تو وہ کیا ہے متن مثال ہم دیں گے اس کی آپ کے سامنے مثال ہے حد امام البخاری کہتے ہیں حد محمد ابن بشام قال حد يحيى ابن سعيد الانصاري قال حدثنا شعبة ابن الحجاج قال حدثني ابو الثياح عن أنس ابن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم فسكي بات كاي قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا ہم لوگوں کو خالی یہ پہنچتا ہے اس لیے کے عام طور سے آپ کو اس کی تکلیف میں نہیں ڈالتے ہیں آ آرہی نہیں حدیث کہاں ہے حدیث کہاں ہے کون سی حدیث ہے جا کے وہاں پہنچتے عام طور سے لوگ جو ہے یہاں سے حدیث کو کتابوں میں لکھتے ہیں یہ جو ہوتا ہے یہ حدیث کا اصل ہوتا ہے جس کی بنیاد پر وہ قبول ہوگی یا رد ہوگی اس پہ لکھا ہوتا ہے یعنی اس میں بات ہوتی ہے اس کو چیک کرنا پڑتا ہے اس میں کچھ سمجھ میں نہیں اس کا ایک اور علم ہے اس علم کے بعد سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ معتبر ہے یا نہیں اب اس میں دیکھیے حد ہم سے حدیث بیان کی کون کہہ رہا ہے یہ امام البخاری اس حدیث کو کس نے روایت کیا امام البخاری نے اور امام مسلم نے لیکن الفاظ کس کے ہیں امام البخاری کے حد محمد ابن بشار محمد ابن بشار نے ہم سے حدیث بیان کی امام البخاری کبھی حد کہتے ہیں کبھی حد کہتے ہیں اگر مجمے میں سنا تو کہتے ہیں حدثنا اگر اکیلے نے جا کر حدیث لیے تو کہتے ہیں حد قال حدثنا حد ابن سعید محمد ابن بشار نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی یا ابن سعید نے یا ابن سعید نے کہا ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے شعبہ نے کہا ہم سے حدیث بیان کی ابو تیحن. انہوں نے وہ حدیث روایت کی انس ابن مالک سے انہوں نے وہ حدیث روایت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارے کیا کہا تو یہاں آ کے جواب یہ تو کون کون کون کون سن رہا ہے یہ پوری سننے والوں کی لسٹ ہم سے حدیث بین کی ہم سے کہا انہوں نے مجھ سے کہا انہوں نے مجھ سے کہا انہوں نے, کہا، انہوں نے. کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یس ولا تو آسانی پیدا کرو مشکل نہ بناؤ وہ شروع ولا چنا اور لوگوں کو خوشخبری دو خوش رکھو اور ان کو نفرت نہ دلاؤ یعنی دین کی تعلیم کے وقت میں دعوت میں یہ اصول ہیں آسانی پیدا کرو مشکل مت بناؤ دین کا علم جو ہے اس کو ایسے انداز میں سمجھاؤ کہ وہ آسان ہو جائے کنفیوز لوگ نہ ہوں اور اسی طرح سے ایسے انداز میں دعوت دو کہ ان کو دین سے دین کی باتوں سے نفرت نہ ہو بلکہ وہ خوشی خوشی اس کو قبول کر لیں تو یہ اصول ادائی کے لیے کہ اس کے مزاج اور اس کی سمجھ دونوں کی رعایت کا اس میں کس کی رعایت ہے اس کی سمجھ کا سمجھ رہا کہ نہیں سمجھ رہا تو یہ سمجھ کی رعایت ہے اور یہاں اس کی مزاج کی رعایت ہے اس کو پسند آ رہا کہ نہیں آ رہا تو دین کو آسان بنانا چاہیے اور دین کو اس کے لیے رغبت والا بنا کر پیش کرنا چاہیے نفرت نہیں دلانا چاہیے تو یہ اصول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اور اس حدیث میں یہ پوری کیا ہے صنعت اب اس میں کتنے راوی ہیں ایک محمد ابن بشار یہ ایک راوی انہوں نے کس سے بیان کی حدیث امام الباری کیونکہ امام الباری کتاب لکھ رہے ہیں تو وہ ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی کس نے انہوں نے تو امام البخاری سے محمد ابن بشار نے ان سے حدیث کس نے بیان کی یاحیہ ابن سعید نے ان سے حدیث کس نے بیان کی شعبہ نے ان سے حدیث کس نے بیان کی ابو خیاح نے ان سے حدیث ابن مالک صحابی نے یہ صحابی اور انہوں نے کس سے بیان کی اللہ کے رسول صلی اللہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم راوی اس حدیث میں نہیں ہے کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ وسلم بھی راوی ہوں ہو سکتا ہے کیسا ہو سکتا ہے حدیث قدسی میں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ, وسلم کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے اللہ تعالی نے مجھ سے کہا جبریل میرے پاس آئے اور یوں کہا تو اس صورت میں آپ بھی کیا ہوتے ہیں اللہ کی بات کو جبری کی بات کو روایت کرتے ہیں تو آپ بھی اس میں آتے ہیں لیکن اصلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دین کی بات کی ناقل رسول ہیں لیکن روایت آپ بھی کرتے ہیں اس لیے بعض صحابہ نے کہا فیما یاروین اور رب بھی آپ وہ روایت جو اپنے رب سے روایت کرتے ہیں تو ایسی روایتیں بھی آتی ہیں تو یہ سب کیا ہیں یہ سب کیا ہے راوی ہے اور یہ سند ہے کہ نہیں ہے محمد ابن بشاک یہ سند ہے نا یہ راوی ہے اور سند یہ پوری سند ہے سند اس پوری ترتیب کو کہتے ہیں ان ناموں کو بھی سند کہتے ہیں کس نے کس سے بیان کیا کی ترتیب میں نے کہا ترتیب اس کو کیا کہتے ہیں سند جو کا تو جو ہے وہ سند ہوتی ہے سمجھ میں آئی اتنی بات چلیے اب یہ بتائیے کہ حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے کا مدار عام طور سے کس چیز پر ہوتا ہے راوی کوئی معتبر نہیں ہے آدمی معتبر نہیں ہے تو اس کی بات کو کیسے مانیں گے اگر آدمی معتبر نہیں ہے اس کی خبر کو کیسے تسلیم کریں گے اس کا معتبر ہونا ضروری ہے تو بعض علماء کسی سے روایت اگر لکھتے ہیں تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جن کا نام اس میں آ رہا ہے یہ معتبر ہے کہ نہیں ہے اس لیے کہ عالم کیا کرتا ہے محدث یہ کرتے ہیں کہ سند بیان کر دیتے ہیں بولتے تم چیک کر لو اسے. سند بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب ہماری ذمہ داری ختم ہوئی ہم تک حدیث کس کے ذریعے سے پہنچی ہم نے آپ کو بتا دیا اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ چیک کریں وہ معتبر ہے کیا من اسدا فقط بریع جس نے صنعت بیان کر دی اس کا ذمہ ختم ہو گیا اب اس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا لیکن یہ عام طور سے علما ہی کے طبقے میں مناسب ہے عوام کے سامنے ایسا نہیں کر سکتے اس لیے کہ عوام کو معلوم ہی نہیں جیسے کسی چیز کے حلال و حرام ہونے کے بارے میں کوئی کوڈ بتا دیا جائے یہ 2.5 ای جو بھی ہے اب لوگوں کو نہیں معلوم یہ کیا مطلب ہے اس کا اور وہ حرام ہو تو کیا جائز ہوگا گھر والوں کو کسی چیز کا جو حرام چیز ہے اس کا نام اگر ہم کوئی کیمیکل نام بتائیں اور ان کو نہیں معلوم یہ حرام ہوتا ہے یہ انگیت کا گوشت ہوتا ہے اگر اس کا کوئی کیمیکل نام بتائیں گے گھر والوں کو کیا سمجھے گا نہیں سمجھے گا تو کیا ایسا بتا کے کھلانا یا دینا ان کو جائز ہوگا نہیں ہوگا کیوں اس لیے کہ اس میں دھوکہ ہے اس میں دھوکا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں گئے اور آپ نے دیکھا کہ اوپر سے جو ہے جو ہے ڈھیر لگا ہوا ناچ کا آپ نے ہاتھ ڈالا اس میں نیچے گیلا ہے اوپر کیا ہے سوکھا ہے آپ نے کہا یہ تاجر دی کیا کہا تھوڑی بوندا بندی ہوگی اس لیے میں نے کیا کر دیا اوپر تھوڑا سوکھا ڈال دیا یعنی لوگوں کو معلوم نہ پڑے آپ نے من غشنا ہے منا جو ہم کو دھوکا دے ہمیں ہم سے نہیں ہے تو اس میں یہ ہے کہ ایک آدمی کنفیوز ہو جائے دکھائی دے کے دکھا صحیح ہے لیکن وہ صحیح نہیں ہو معتبر دکھائی دے لیکن وہ معتبر نہیں ہو تو اس کو بتایا نہ جائے اس کا عیب اور دیا جائے تو کیا ہوگا یہ دھوکا ہوگا اس لیے عام طور سے لوگ جو ہیں کیا کرتے ہیں بعض کتابوں میں ضعیف حدیث لکھ دیتے اس کے ضعیف ہونے کی بات کو عربی میں لکھتے اور اردو میں نہیں لکھتے کہ ضعیف ہے یہ معتبر نہیں ہے یا ایک دم اونچا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ عوام کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ معتبر نہیں ہے وہ اس کے بارے میں سمجھ نہیں پاتے ہیں تو یہ سب چیزیں عوام کے لیے مناسب نہیں ہیں علماء کے طبقے میں یہ اصول چل سکتا ہے سمجھ میں آئیے بات اب ہم آگے بڑھتے ہیں احادیث کی قسمیں ہم دیکھیں گے راویوں کے عادت کے تعلق سے یعنی راویوں کا جو عادت ہوتا ہے راوی تو آپ کو سمجھ گیا ابھی اب راوی سے ہم بڑھیں گے کہ اب مثال کے طور پر کوئی آدمی کوئی بات بیان کرتا ہے اس کی بات سننے کے لیے ایک آدمی موجود ہوگا کبھی دس ہوں گے کبھی سو کبھی ہزار زیادہ بھی ہو سکتے ہیں تو سننے والوں کی تعداد کیا ہوتی ہے کسی بات میں کم بھی ہوتی ہے زیادہ بھی ہوتی ہے اس اعتبار سے اس بات کی قوت بڑھ جاتی ہے بہت سارے لوگ ایک ہی بات بیان کیے تو آپ کو یقین کم آئے گا یا زیادہ ہوگا مثلاً ایک آدمی آپ کو بتایا آ کے پلا علاقے میں ایسی ایسی بات ہوئی تو آپ کو تھوڑا لگے گا چیک کرنا چاہیے دوسرا آیا تھوڑا یقین گٹے گا یا بڑھے تو آپ کا یقین گھٹے گا پچاس لوگ بول رہے ہیں صحیح نہیں ہے ایسا ہوگا بلکہ آپ کی آپ کا اطمینان بڑھتا چلا جائے گا تو راویوں کی گنتی بڑھنے سے یقین بھی بڑھتا چلا جاتا ہے اب اگر ایسا ہو کہ ہر زمانے میں بہت سارے لوگ اس بات کو ہمیشہ سے بولتے آئے ہوں تو اس سے اور بھی کیا ہوتا ہے اس کا یقین بڑھ جاتا ہے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک ہی آدمی ایک بات بولتا ہے دوسرا کوئی بول رہا ہی نہیں مثال کے طور پر کوئی بولے امام صاحب خود بھی میں آج ایسا بولے اب دوسرے کوئی بول رہا ہی نہیں وہ بات تو اس میں یقین پکا ہوتا ہے اس میں اتنا یقین نہیں ہوتا ہے ہو سکتا ہو ہو سکتا ہے اس نے غلط بھی سنا ہو تو اس اعتبار سے بولنے والے نقل کرنے والے روایت کرنے والے راویوں کی گنتی کم یا زیادہ ہونے کی وجہ سے پولما نے ان کو کیٹیگریز میں ڈالا تاکہ ان کا جو ہے ان کی اہمیت ان کا وزن لوگوں پر واضح ہو اس اعتبار سے بنیادی طور پر پہلے دو ٹکڑے کر دیے دو کیٹیگریز کر دیے ایک متواتر اور دوسرے احاد یہ دو قسمیں کر دیجیے متواتر اور احاد یہ دو قسمیں ہیں حدیثوں کے کس اعتبار سے ہے یہ راویوں کی گنتی کے اعتبار سے متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے ہر دور میں اتنے لوگ اس بات کو نقل کرتے رہے ہوں کہ ان کا جھوٹ پر جمع ہونا عقلن محال ہے عقلن ممکن نہیں ہو ہی نہیں سکتا ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر اور پچاس پچاس پچاس یعنی سمجھ لیجئے بیس پچیس پندرہ دس لوگ اتنا ایک ہر زمانے میں موجود ہیں اور کبھی ان کی ملاقات نہیں ہو رہی ہے الگ الگ علاقے کے لوگ ہیں اور وہ بات نقل کر رہے ہیں اس طرح سے یہ نہیں کہا جا سکتا نہیں وہ پہلے بھی جھوٹ بولے اس کے بعد والے بھی جھوٹ بولے اس کے بعد والے بھی جھوٹ بولے ایسا بول سکتے ہیں ایسا نہیں ہوتا ہے دنیا کی کوئی خبر کے بارے میں ایسا آج تک کوئی مانتے آیا نہیں مانتے آیا تو متوقع اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس میں اتنے راوی ہوں ہر دور میں ہر دور میں اتنے راوی ہوں کہ آکلن ان کا جھوٹ پر جمع ہو جانا سب مل کے پلاننگ کر کے ایک جھوٹی بات گھڑے ایسا ہو سکتا ہے ممکن ہے ہر زمانے میں جھوٹ بولتا ہے کوئی ایسوسی ایشن ہے جھوٹ بولنے والی ایسا نہیں ہو سکتا ہے تو انسان کی فطرت کہتی ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہے سب سب مل کے جھوٹ بولیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں متواتر متواتر جو ہے اس کے تعلق سے یہ بات بھی ہے کہ متواتر دو قسم کی ہوتی ہے ایک متوطر لفظ کے اعتبار سے جو بات نقل ہوئی ہے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم یا متواتر معنوی طور پر بھی ہوتا ہے کیا مطلب ہے اس کا متواتر لفظی یا متواتر معنوی یعنی کیا مطلب ہے ایک تو یہ کہ ایک ہی لفظ برابر اگزیکٹلی exactly ہر زمانے میں اتنے سارے لوگ نقل کرتے رہے ہوں مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے من کا دبا متعمدن قید مینن جو جان بوجھ کے سوچ سمجھ کے مجھ پر جھوٹ کہے وہ اپنا ٹھکانا کہاں بنا لے جہنم میں بنا لے یہ روایت جو ہے اس کو تقریباً ترسٹھ سے زیادہ صحابہ نے روایت کیا ہے اور ہر دور میں اتنے راویس کے رہے ہیں کہ یہ روایت لفغن لفغََ متواتر ہے اس کا لفظ اگزیکٹلی exactly یہ لفظ جو ہے ہر زمانے میں اتنے لوگ نقل کرتے رہے ہیں کہ یہ کیا ہے روایت متواتر ہے تو الفاظ ایگزیکٹلی exactly اس کو روایت کرنے والے ہر دور میں بہت لوگ رہے ہیں تو اس کو کیا کہیں گے متواتر لیکن یہ تواتر کیسا ہے لفظی ہے لفظی ہے الفاظ کے اعتبار سے اسی طرح سے آپ دیکھیں کوثر کے تعلق سے الکوسرا کلکوسر تو اس کے بارے میں جو بات ہے یہ بھی کیا ہے لفظ کوثر ہے اور اس کی یہ صفت ہے یہ بھی روایت کیا ہے ہر زمانے میں علماء محدثین اس کو ذکر کرتے رہے ہیں بہت سارے تو یہ بھی روایت کیا ہے الکوثر سے متعلق یہ متواتر تو یہ متواتر کون سی ہوئی لفظی بعض روایتیں وہ ہیں جو معنوی طور پر متواتر ہیں جس میں لفظ وہی نہیں ہوتا ہے لیکن وہ بات اسلام کے بارے میں دین کے بارے میں ایک دم متوطر ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی اس میں کوئی اختلاف ہے تو سارے مسلمان اس کو مانتے ہیں اسی طرح سے الفاظ اس کے روایتوں کی مختلف ہوتے ہیں لیکن ساری روایت میں ایک بات آتی جیسے دعا میں ہاتھ اٹھانا چاہیے تو یہ روایت لفظ متواتر نہیں ہے لیکن امت شروع سے آخر تک آج تک یہ کرتی آئی ہے کہ جب دعا کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں تو چاہے آدمی اس کے لفظ کو جانتا ہو یا نہیں جانتا ہو لیکن امن امت کیا کر رہی ہے آج پانچ ٹائم کی نماز یہ ٹائم پہ یہ پڑھنا یہ ٹائم پہ یہ پڑھنا اس میں شروع میں اقامت ہوتی ہے اس کے بعد آزاد اذان کے بعد ایکت ہوتی ہے پھر نماز پڑھی جاتی ہے امام آگے ہوتا ہے مختوی پیچھے ہوتے ہیں تو اس کے الفاظ روایت کے ایگزیکٹلی exactly متوازر نہیں ہیں لیکن امن امت کا کیا ہے جو نہیں جانتا ہے اس کو بھی اگر امام صاحب کسی دن کھڑے ہو تو ایک عام آدمی بھی کہے گئے ہم سب کیا ہوا آپ کو آگے بڑھونا یعنی کیا ہے یہ چیز ہر آدمی کو معلوم ہے اس کو بتائیے کوئی دلیل معلوم ہے ایسے تو ہوتا آیا ہے یعنی اس کو وہ عمل کیا ہے معلوم ہے لیکن اس کے بارے میں حدیث کے الفاظ معلوم ہیں نہیں ہیں تو دین کی بہت ساری باتیں جو ہیں یہ تسلسل سے وہ چلتی آئی ہیں لیکن بعض اوقات لوگوں کو اس کا اس کا لفظ معلوم نہیں ہوتا ہے لیکن حقیقت اس کی کیا ہوتی ہے معلوم ہوتی ہے تو یہ کیا ہوتا ہے متوطر معنوی سمجھ میں آ رہا ہے تو اس طرح سے جو ہے بہت سارے لوگ اگر ایک بات کو نقل کرنے والے ہوں اڑنے والے ہوں پہنچانے والے ہوں رابی ہوں جو ہر زمانے میں بہت سارے ہوں تو ایسے اس کو کیا کہتے ہیں بعض علماء نے اس کی گنتی کم سے کم چار بتائی ہے بعض نے اس کو دس کہا ہے بعض نے چالیس بعض نے ستر لیکن عام یہ ہے کہ اس کی کوئی گنتی طے نہیں کر سکتے ہیں تین سے زائد کی جو ہے اس کو متواتر میں ڈالا جا سکتا ہے عام علماء نے جیسے بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ جب مشہور تین والی ہے تو پھر چار متواتر کیوں نہیں تو ایک عام بات یہ کہ بہت سارے لوگ ہر زمانے میں بیان کرتے ہوں تو وہ کیا ہو جاتی ہے متواتر جن کا جھوٹ پر جمع ہونا ممکن نہیں ہے ہو نہیں سکتا ہے اس کی کچھ شرائط ہیں مثال کے طور پر اس میں یوں ہو کہ وہ جو خبر ہو جو متواتر ہو اس کی اتناد کثرت سے ہوں نمبر ایک کثر اسنان یعنی بہت سی صنعتیں اس کی ہوں ایک ہی سند سے آ رہی ایسا نہیں بلکہ کئی صنعتیں اس کی ہوں اس حدیث کی دوسرا یہ کہ ان کا جھوٹ پر جمع نہیں ہو سکتے ایسا ہو ایسا نہیں ہو سکتا کہ جھوٹ پر جمع ہو جائیں اتنے لوگ اس کے اندر ہوں نمبر تین ہر طبقے میں کثرت ہو جس کو نہیں سمجھ رہا وہ دعا کرتا رہے اللہ سے لیکن یہ سم دیکھ کے سوچیں رہے کتنا کام حدیث سے وہ اتنا بھی بہت ہو گیا اور جس کو سمجھ رہا بہت اچھی بات ہے ہر طبقے میں کثرت رواج بہت سارے لوگ ہر طبقے میں یعنی نبی وسلم کے بعد صحابہ میں تابعین میں تبا تابعین میں اس طرح سے ہر زمانے میں بہت لوگ تھے کہیں ایک جا کے کوئی کونے میں ایک بتا رہا ہے مدینہ میں کوئی مصر میں ایسا نہیں ہو بلکہ ہر زمانے میں لوگ بہت سارے لوگ اس کو بولتے ہیں اور چوتھی چیز یہ کہ وہ عمر اسی ہو یعنی اس میں ایسا نہ ہو کہ میں نے غور کیا تو یہ بات سمجھ میں آئی ایسی بات نہیں ہو سن. بلکہ میں نے دیکھا ایسا اور میں نے سنا ایسا, ایسا ایسی بات ہو سمجھ میں آ بات کہ اس میں دیکھنا یا سننا مذکور ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کال یا آپ کا پہل دیکھنا اس طرح تو اجتہادی بات کوئی اس میں نہیں ہو بلکہ وہ کیا ہو امر حصی جس کو کہتے ہیں حصی امر ہو حص کس کو کہتے ہیں جو ہمارے سینسز ہیں سننا دیکھنا اس سے متعلق ہو یا تو سنا ہو اس نے ہر زمانے میں لوگوں نے اس کو یاد دیکھا اس طرح کی کوئی بات خبر میں ہونا چاہیے متن میں ہونا چاہیے سمجھ میں آئی بات تو یہ متواتر ہے یہ چار چیزیں سمجھ میں آ گئی متواتر وہ روایت ہے جس میں کچھ شرائط ہوتی ہیں نمبر ایک سندیں بہت ساری ہیں دوسرا یہ کہ لوگوں کو دیکھتے ہوئے راویوں کو یہ محسوس ہو کہ یہ سب کے سب جھوٹ پہ جمع نہیں ہو سکتے مثلا۔ ایک بستی میں بہت سارے باقی کوئی نہیں بول رہا ایسا نہیں ہوتا ہے. بلکہ ایسے اتنے زیادہ منتشر بھی ہوں اور سچے ہوں اور ان لوگوں کا جھوٹ پر جمع ہونا ممکن نہ ہو نمبر تین ہر زمانے میں بہت سارے لوگ بولتے ہوں ایسا نہیں ہو کہ شروع کے زمانے میں کچھ لوگ تھے بہت اور بعد میں تھوڑے سے لوگ رہ گئے وہ متواتر نہیں ہوگی ہر ہر ہر ہر ہر ہر زمانے میں محدث تک کیا ہو اس کے بہت سارے لوگ ہر زمانے میں موجود تھے جو یہ بات بولتے تھے یہ جو بات مانتے تھے تو یہ ہر طبقے میں کثرت روات نمبر چار وہ جو بات بیان ہوئی ہو اس میں اس کا تعلق انسان کے ان سینس سے سنا دیکھا ایسی کوئی بات ہو میں نے سوچا مجھ کو ایسا لگا ایسی روایت جیسے کوئی کہے میں سمجھتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے کیا ہوگا تو یہ کیا ہے ایسا نہیں ہے بلکہ میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کل لکھی یا ایسی کوئی بات اس میں ہو تو دیکھنا یا سننا اس میں مذکور اس طرح کی بات اس کے اندر ہو تو یہ کیا ہوتی ہے متوطر یہ سب سے قوی حدیث ہوتی ہے جو ہر زمانے میں اتنے لوگ بول رہے ہیں تو وہ حدیث کیا ہوگی غیرمعتبر ہوگی معتبر ہوگی اب ہم دوسرا سیکشن اس کا ہے آحاد خبر واحد اس کو بھی کہتے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ صرف واحد والا ہی اس میں ایک اس کا ایک کیٹیگری ہے اس کا نام ہے یہ اصطلاح ہے سمجھ رہے اصطلاح ہے خبر واحد یا احاد کا تعلق یہ نہیں کہ صرف ایک آدمی بولتا ہو تو واحد ہوگا دیکھو واحد سے سمجھنا ہے ہم کو ایسا نہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو متوافر نہ ہو وہ خبر واحد ہے یا احاد ہے احاد اس کو کہا جاتا ہے اس کی تین قسمیں ہیں نمبر ایک مشہور نمبر دو عزیز نمبر تین غریب دیکھیے ابھی غریب یہاں پہ ہمارے کیا غریب حدیث ہے بےچاری تو ایسا نہیں ہے غریب وہاں ہمارے ہاں کچھ اور ہوتا ہے عربی میں کچھ ہوتا ہے اور اصطلاح میں کچھ اور ہوتا ہے مشہور اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں ہر زمانے میں کم سے کم تین رادی ہونا چاہیے ہر زمانے میں کم سے کم کم از کم تین رادی ہونے چاہیے ایسا ہو کہ ہر زمانے میں تین تھے ایک زمانے میں خالی دو یا ایک تھے تو وہ مشہور ہوگی ہر زمانے میں کم سے کم زیادہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن کم سے کم کتنے ہونا چاہیے ہر زمانے میں تین تو اس کو کیا کہتے ہیں مشہور ہمارے لیے کیسا رہتا مشہور مشہور ہم بہت فیمس ہونا چاہیے تو فیمس جو ہے معنی ہمارے زمانے کے اعتبار سے ہماری زبان میں لیکن حدیث کی اصطلاح میں مشہور کا کیا مطلب ہے کم از کم ہر زمانے میں اس کے تین کیا ہوں۔ راوی کم از تین راوی عزیز ایک سیڑھی نیچے اتریے کسی ایک زمانے میں بھی اگر دو راوی رہ گئے ہوں اور باقی تین تین تین رہے ایک زمانے میں دو رہ گئے تو کیا ہو جائے گی وہ حدیث عزیز؟, عزیز یعنی کسی ایک طبقے میں بھی اگر دو راوی رہ گئے ہوں یا ہر طبقے میں دو ہو جو کہ مشکل ہوتا ہے کسی ایک طبقے میں طبقہ سمجھ رہے ہیں آپ کس کو بولتے ہیں ایک زمانہ اس کو آسانی سے میں بول رہا ہوں ایک زمانے کے راویوں میں کسی ایک زمانے میں کسی ایک طبقے میں اگر دو راوی رہ گئے ہوں تو اس حدیث کو کیا کہتے ہیں حزیز کہتے ہیں تیسرا اگر کسی ایک زمانے میں صرف ایک راوی رہ گیا ہو چاہے وہ شروع میں ہو بعد میں ہو بیچ میں ہو کسی بھی زمانے میں اگر ایک راوی رہ گیا ہو چاہے پہلے اور بعد میں بہت سارے راوی تھے لیکن کسی ایک زمانے میں اگر ایک راوی رہ گیا ہو تو اس حدیث کو کیا کہتے ہیں غریب غریب کے معنی عربی زبان میں اجنبی کے ہوتے ہیں تو ایک ہی, ہی, ہی, ہی ہے بس یہی ہے اسی کے ذریعے سے حدیث مل رہی ہے تو اس کو کیا کہیں گے وہ حدیث کیا ہے غریب ترمیدی میں آپ کو عام طور سے ملے گا امام ترمی کہتے ہیں ہاد حدیث ہا غریب اکثر حدیث سے غریب روایتیں جو ہے کہاں ملتی ہیں سنن میں امامت ترمی ذکر کرتے یہ حدیث غریب ہے لا اللہ فلان و فلان. عن فلان و فلان. اس کو صرف اور صرف یہی آدمی روایت کرتا ہے فلان سے تو یہ حدیثیں جو ہیں غریب ہوتی ہیں جن میں ایک ہی راوی رہ گیا ہو. تو یہ ہم نے تقسیم دیکھی پورا سیکشن ہمارا ہوا اس اعتبار سے کہ حدیث کے راویوں کی گنتی کے اعتبار سے علماء نے دو ٹکڑوں میں حدیثوں کو بانٹا ہے اب یہ جتنی روایتیں ہیں ان میں متواتر تو معتبر ہی ہوتی ہے متواتر ضعیف جب ہم جھوٹ پہ ممکن ہی نہیں جمع ہونا تو غلط نہیں ہو سکتا سب کے سب غلطی کی اور سب کے سب جھوٹ بولے دونوں باتیں ہو سکتی ہیں نہیں ہو سکتی ہیں اس متواتر ہمیشہ کیا ہوتی ہے معتبر لیکن مشہور عزیز اور غریب صحیح بھی ہو سکتی ہے اور ضعیف بھی ہو سکتی ہے صحیح بھی ہو سکتی ہے اور ضعیف بھی ہو سکتی ہے مشہور میں دو قسم کی مشہور ہوتی ہے اس کو بھی یاد رکھیں چلیے سن لیجیے مشہور میں ایک مشہور تو وہ ہوتی ہے جو محدثین کے اصول کے مطابق مشہور ہوتی ہے اور دوسری مشہور وہ ہوتی ہے کہ جو فقہ کے بیچ میں مشہور ہوتی ہے جیسے ایک روایت کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز کیا ہے حلال چیزوں میں سے طلاق یہ مشہور حدیث فقام میں تقریباً فکس کی کتابوں میں یہ طلاق کے وواب میں ملتی ہے لیکن یہ روایت صحیح ہے یہ روایت ضعیف ہے یہ روایت صحیح نہیں مشہور ہے لیکن کو میں مشہور ہے لیکن روایت کیا ہے صحیح نہیں ہے بلکہ ضعیف تو اس طرح سے بعض اوقات کو روایت مشہور بھی ہوتی ہے لیکن وہ روایت ضعیف بھی ہوتی ہے تو جب مشہور ضعیف ہو سکتی ہے تو عزیز اور غریب ہی ضعیف ہو سکتی ہے لیکن کیا ہر غریب ضعیف ہوتی ہے ہر غریب ضعیف ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے بلکہ غریب صحیح بھی ہو سکتی ہے اور ضعیف بھی ہو سکتی ہے راویوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے معتبر ہوں تو صحیح ہوگی معتبر نہیں ہو تو ضعیف ہوگی تو اس میں کوئی ایک بات نہیں ہے صحیح ضعیف دونوں ہو سکتا ہے تو اتنا سمجھ میں آ گیا اب ہم آگے بڑھیں گے حدیث میں جیسے ہم صحیح اور ضعیف معتبر اور غیر معتبر کہہ رہے ہیں اس اعتبار سے حدیث کی بنیادی طور پر تین قسمیں حدیث کے قبول اور رد کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں تین قسمیں نمبر ایک صحیح نمبر دو حسن نمبر تین وائف یعنی حدیث معتبر ہے یا نہیں مقبول ہے یا مردود دلیل بن سکتی ہے کیا نہیں بن سکتی ہے اس اعتبار سے حدیث کی کتنی قسمیں ہیں بنیادی طور پر تین ان میں سے صحیح اور حسن یہ دونوں دلیل بن سکتی ہیں مقبول ہیں لیکن وائف مقبول نہیں ہے بلکہ یہ دلیل نہیں بن سکتی ہے کوئی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والی ضعیف حدیث کے ذریعے سے ثابت نہیں کی جا سکتی کوئی آدمی ضعیف حدیث بتا کے کہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا یا آپ نے یوں کیا تو بات دلیل بن سکتی ہے نہیں کیوں اس لیے کہ وہ بات معتبر نہیں ہے لیکن اگر صحیح بتاتا ہے روایت صنعت کے اعتبار سے وہ صحیح ہو یا سنت کے اعتبار سے حسن ہو تو پھر یہ دونوں روایتیں دلیل بنتی ہیں آپ سوچیں گے سوچ رہے ہوں گے کہ صحیح اور حسن میں فرق کیا ہے تو وہ اب ہم لوگ دیکھیں گے صحیح اور حسن کے اعتبار سے یا وعیب کے اعتبار سے ہم پہلے صحیح کے بارے میں دیکھیں گے صحیح کے لیے کیا شرطیں ہیں جس کو صحیح لذات ہی کہتے ہیں جو خود صحیح ہو کسی کے سہارے کی اس کو ضرورت نہ ہو جو خود حدیث کیا ہو صحیح حدیث کس کو کہتے ہیں اس سے آپ کو معلوم پڑے گا کہ جو حدیثیں صحیح ہم تک پہنچتی ہیں وہ کتنی قیمتی چیز ہوتی ہے کتنی جو ہے نچوڑ کے کتنا چھان کے ہم کو ملی ہے اس کی کتنی قدر ہم کو کرنا چاہیے ابن کثیر رحیم اللہ اپنی کتاب میں کہتے ہیں جو مصطلحات جو ہم کی کتاب ہے مختصر ان کی اصول حدیث میں کہتے ہیں صحیح حدیث کس کو کہتے ہیں کہتے ہیں الحدیث المسند الذي يتصل و بِنقل العبل الضابط عن العبل الضابط الى منتحى وَلَا يَكُونُ بابتہ وَلَا مُعَلَّلًا کہ صحیح حدیث وہ ہے جس میں تین چیزیں ہوں دو نہ ہوں ایک چیز صنعت سے تعلق رکھنے والی اس میں ہونا چاہیے متصل اسی طرح سے عادل یا اس کو ہم کہیں گے عادل بابج اور شاد اور معلل کتنے سیکشن کیے میں نے پانچ کو تین حصوں میں بانٹا پہلا جو ہے وہ صنعت سے متعلق ہے یہ ہونا چاہیے دوسرا راوی سے متعلق ہے یہ ہونا چاہیے تیسرا حدیث سے متعلق ہے یہ نہیں ہونا چاہیے ہم اس کو سمجھتے ہیں یہ کیا ہے اب متصل کا مطلب کیا ہے اتفا سے متصل یعنی جڑا ہوا جڑا ہوا جیسے ہم کہتے ہیں اس کمرے سے متصل ہمارا ڈرائنگ روم ہے یا ہمارا کچن ہے تو جڑا ہوا اس متصل کا مطلب ہوتا ہے جڑا ہوا عادل کا مطلب ہوتا ہے عدل والا یا عدل بھی اس کو کہہ سکتے ہیں عادل بھی کہہ سکتے ہیں عدل زیادہ عام طور سے وہاں میں استعمال ہوتا ہے عدل عدل کا مطلب انصاف بیلنس نہ کمی نہ زیادتی نہ تقصیر نہ غلو ایسا راوی یعنی راوی میں دو چیزیں ہونا چاہیے سند میں ایک چیز ہونا چاہیے اور حدیث میں دو چیزیں نہیں ہونا چاہیے اب ایک ایک کو میں سمجھاتا ہوں اس حدیث کی سند کیا ہونی چاہیے متصل ہونا چاہیے یعنی محدی جیسے میں نے پہلی ابھی سند کے ساتھ بیان کی اس میں ہر انسان دوسرے سے ملا یا اس دوسرے سے سنا اور وہ ایک زمانے کے تھے یہ بھی شرط امام مسلم کی ہے ایک زمانے کے ہوں تو بھی کافی ہے ایک علاقے کے ہوں تو کافی ہے جن کا ملنا ممکن ہو جن کا مم, ملنا عادتاً ممکن ہو ایک ہی بستی میں دو محدث رہتے ہیں اور ان کے نام سے وہ روایت عام سے ذکر کر رہے ہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ نہ ملے اور عام سے کہیں ملے ہی ہوں گے دونوں تو ایک علاقے کے یا ایک زمانے کے ہوں اور سفر وغیرہ کے اعتبار سے ملنا ممکن ہو تو بھی وہ روایت کیا ہوتی ہے معتبر ہوتی ہے امام بخاری نے اپنی بخاری میں لیکن دوسرے اعتبار سے کہا نہیں ملے ایسا ثبوت ہوگا تو میں میری کتاب میں ذکر کروں اس لیے علماء نے کہا کہ سند کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے صحت کے اعتبار سے تو دونوں معتبر ہیں بخاری مسلم لیکن بخاری مسلم پر کیا ہے زیادہ بخاری مسلم کے مقابلے میں زیادہ معتبر ہے بہرحال سند اس کی کیا ہونا چاہیے متصل یعنی ایسا نہیں ہو کہ اس میں ایک آدمی کہہ رہا ہو کہ پُران سے روایت ہے لیکن ان دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی تو ظاہر بات جب ملے ہی نہیں تو اس نے ان سے حدیث سنی جب ملے نہیں تو حدیث سنی کہ نہیں سنی فون تو نہیں تھا اس زمانے میں سے تو نہیں کیا روایت ذرا بتاؤ ایسا ہو سکتا ہے نہیں تو اس زمانے میں اس طرح کا کوئی ذریعہ نہیں تھا تو دونوں اگر ملے نہیں ہیں نہ ایک دوسرے کو خط کے ذریعے سے اس طرح کی کچھ بات ہوئی ہے تو اس صورت میں ان دونوں کا اتصال ہے تو اس میں بیچ میں کوئی ہے جس کا نام نہیں آ رہا جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی جو سعودی عرب کے کوئی عالم صاحب ہیں ان سے نہیں ملا ہے اور یہاں سے کہتا آپ پورا نہیں کہا کہ آپ گئے تھے سعودی کبھی نہیں سعودی نہیں گیا تھا پھر آپ کیسا ان کا نام بتا مجھ سے ایک صاحب نے کہا جو سعودی سے آئے تو اگر ہم نے پوچھا نہیں ہوتا تو ہم کیا سمجھتے انہوں نے ان سے سنا ہے تو ہم کہیں گے کہ ان کے اور ان کے بیچ میں گیپ ہے تو کون ہے ہم کو معلوم نہیں تو یہ صنعت جڑی ہوئی ہے انہوں نے ان سے سنا انہوں نے ان سے سنا بعد میں معلوم پڑا بعد ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ایک غیر معتبر سے رواج کرتا ہے اور اس کو سند میں سے ڈراپ کر دیتا ہے تو وہ بھی کیا ہو گیا سند میں اس کو کیا کہا جاتا ہے انتقا یعنی ٹوٹا ہوا ہے تو حدیث کی صنعت کیا ہونی چاہیے جڑی بھی ہونا چاہیے ہر آدمی دوسرے سے حدیث لے رہا ہو جتنے نام ہیں ان سب نے ایک دوسرے سے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک ترتیب سے سنا ہو سمجھ میں آئی حدیث کی سند کیا ہونی چاہیے جڑی ہوئی جڑی ہوئی ہونی چاہیے یہ فلا رمسال کے طور پر بیس رکات تراویح کی روایت ہے عام طور سے آپ لوگوں کی حلق میں جو کاٹا بن جاتی ہے روایت معطا کی روایت ہے جیسے کہ یزید ابن رومان کہتے ہیں کہ حتمر عمر قطع اور ربی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں لوگ بیس رکعت پڑھتے تھے یہ اس کی روایت ہے معطا کی ہے لیکن یزید ابن رومان کے بارے میں امام البیخی کہتے ہیں کہ یزید ابن رومان لم یوزری کو نام انہوں نے حضرت عمر کو نہیں پایا تو یہ کس زمانے کی بات کر رہے ہیں حضرت عمر کے زمانے کی لیکن یہ تھے اس زمانے میں نہیں تھے تو کسی سے سنا ہے اب کس سے سنا اس کا نام نہیں ہے معتبر تھا کہ نہیں تھا معلوم تو پھر یہ حدیث کیا ہوئی اس میں انقتا ہوا کیا متصل ہے متصل نہیں سنت جڑی حضرت عمر تک چین پہنچ رہی گیا حضرت عمر کا نام آ رہا لیکن ان تک چین پہنچ رہی کہ کوئی ان کے زمانے میں موجود تھا اس نے ان سے سنا ہو دیکھا ہو گواہ بنا ہو وہ کون تھا معلوم پڑ رہا ہے یہاں پہ نہیں معلوم پڑ رہا اس لیے یہ روایت کیا ہو گئی یہ انقتا اس کے اندر منقطع ہے تو اس کو متصل ہونا چاہیے کس کو سند دوسرا اس کے راویوں میں دو صفات ہونی ضروری ہیں ہر ہر ہر ہر راوی کے اندر دو کوالٹیز ہونی چاہیے نمبر ایک وہ عادل ہو یا عادل ہو عادل کہتے ہیں اس کو نمبر دو وہ وابست ہو ایک کا تعلق تکوا سے ہے دینداری سے ہے اور دوسرے کا تعلق یادداشت سے ہے اس کا تعلق کس سے ہے عادل ہو ابل ہو یعنی دیندار ہو شریعت کے احکام کا اہتمام کرتا ہو گناہوں سے بچتا ہو بے حیائی کے کام نہیں کرتا ہو بے بےودگی کا کوئی کام نہیں کرتا ہو مرو آر مرت جس کو ہم کہتے ہیں مرو آ رجولہ اس کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا کچھ بھی ایسا کام جو بے ڈھنگا نے کیا آدمی ایسا کیا کر رہا ہے تو گنا ہے کیا ہے نہیں لیکن کیا ہے یہ تو اس طرح سے کوئی کام بھی نہیں کرتا بچتا ہو بے حدی کے کام جو ایک انسانی وقار کے خلاف ہوں ایسے کام نہیں کرتا انسان انسانی جو وقار ہوتا ہے اس کے خلاف کام نہیں کرتا ان کی کثرت نہیں کرتا یا سغار کی کسرت اس کے پاس نہ ہو تو اس طرح کا جو معاملہ ہے تو ایسا آدمی جو متقی ہو دین دار ہو ایسا آدمی اس کو کیا کہیں گے عادل یا اس کو کیا کہیں گے عادل اسی طرح سے اس کی یادداشت کیا ہو پکی ہو یادداشت اس کی پکی ہونا چاہیے کچی یادداشت اگر ہو تو ایسا راوی بھی معتبر بنے گا کیوں معتبر کیوں نہیں بنے گا اگر اس کی یادداشت اچھی نہیں ہوگی یادداشت اچھی نہیں ہے سنا اور بول رہا ہے کچھ نہ کچھ بول دیا تو کیونکہ اس کی یادداشت خراب ہے یہ شرط اس میں نہیں ہے کہ بھولتا نہ اس لیے کہ یہ صفت صرف اللہ کی ہے اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے ونا کا نب بکا اور پہلے نبی اور آخری نبی دونوں بھولے نبی بھی بھولتے ہیں کیونکہ بشری تازہ ہے تو کبھی بھولنا انسان کے اوپر تنقید نہیں بنتا ہے اس لیے کہ یہ اس کی بشریت کی دلیل ہے لیکن ہمیشہ عام طور سے بھولتا ہو اس کا یاد رکھنے سے زیادہ بھولنے کا معاملہ ہو بہت بھولتا ہو تو ایسا آدمی اس کی حدیث لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے ہیں تو اس کی یاد داشت ہو کبھی کبھی غلطی کرتا ہو یہ اور بات ہے یہ تو ہر انسان بھولتا ہے اللہ کے نبی صلی رکعت پڑ کے آپ نے سلام پھیر دیا بھول گئے کسی طرح سے آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام بھول گئے نہ اللہ نے فرمایا تو یہ بھولنا جو ہے نہیں بھولتا ہو ایسی کوئی شرط ہے اکثر نہیں بھولتا ہو بہت نہیں بھولتا ہو عام یعنی ہا, ہاں طور سے بھولتا ہو تو محتبر ہوگا نہیں تو یہ کیا ہونا چاہیے وابط ہونا چاہیے وابط وف دو طرح کا ہوتا ہے وبط الصبر اور ضبط الكتاب یعنی ایک تو یہ کہ بعض محادث وہ ہوتے ہیں کہ جو چیزوں کو دل میں جمع کرتے ہیں اور بعض محادث وہ ہوتے ہیں جو چیزوں کو لکھ کر جمع کرتے ہیں تو پہلے کو کیا کہیں گے بخت صدر صبر کے معنی سینا اور دوسرے کو کہتے ہیں ببت الکتاب لکھ کر محفوظ کرنا تو جو یاد رکھتا ہو اس کو حدیث کے سننے سے لے کر بیان کرنے تک حدیث صحیح یاد ہونی چاہیے اس میں غلطیاں وہ نہیں کرنا چاہیے تحمل سے لے کر آدا تک اس کو کہا جاتا ہے سننے سے لے کر حدیث کو بیان کرنے تک وہ حفاظت کرے اس لیے حدیث میں کیا ہے اللہ اس کو ابھی آپ نے سنی حدیث اللہ سرزب جو شاداب رکھے اس شخص کو جو ہم سے حدیث سنے اس کو یاد رکھے یہاں تک کہ دوسرے تک پہنچا دے تو معلومات کہ سننے سے لے کے پہنچانے تک اس کو کیا ہونا چاہیے یاد ہونا چاہیے تو اس کو ضبط صدر کہتے ہیں اور دوسرا ہے کہ کتاب میں وہ لکھتا ہو تو کتاب جو ہے اس میں حبیث لکھ کر محفوظ کرتا ہوں اس کو کتاب کی حفاظت بہت ضروری ہو جاتی ہے کہ کہیں اس پر پانی گر کے اس کے مطلب تو نہیں بدل گیا آدھی ہوا بادی رہ گئی یا جل گئی تو اس کو کتاب کی حفاظت کرنا کیا ہوتا ہے ضروری ہوتا ہے تو اس اعتبار سے ام اور ببز یہ دونوں صفات اس میں کمال درجے میں ہونا چاہیے عام لوگوں سے زیادہ ہونا چاہیے تو اس راوی کی حدیث کو کیا کہتے ہیں صحیح کہ جس کے اندر سند متصل ہر راوی ہر،, ہر ہر ہر راوی کیا ہوتا ہے ایک دم پکا دیندار اور ایک دم پکی یادداشت والا بتائیے آپ تک جو صحیح حدیث پہنچی وہ کتنی قیمتی حدیث ہے بچا بچا کے نیک نیک نیک لوگوں نے ایک دم پکی یادداشت کے لوگوں نے بچا کے آپ تک اس کو پہنچا دیا حدیث ہے کتنی قیمتی چیز ہیں ہم لوگ کتنی قدر کرتے ہیں ہم کو اخبار پڑھنے سے ٹائم نہیں ہے حدیث اتنی قیمتی ہم تک پہنچی ہم کہاں پڑھتے اس کو تو اس کو ذہن میں رکھ کے اگر حدیثوں کو دیکھیں گے آپ تو حدیثوں کی قدر آپ کو بڑھے گی نمبر چار وہ حدیث اس حدیث میں دو چیزیں نہیں ہونا چاہیے ایک تو یہ کہ وہ حدیث شاد نہ ہو شاد شاد کے معنی ہوتے ہیں اکیلے رہ جانا دوسروں سے کٹ کے الگ ہونا دوسروں سے کٹ کے الگ ہونا مثلا ایک مجلس میں کئی لوگ ہوں اور سب کے سب کہیں کہ آج درد جو ہے وہ حدیث کا ہوا اور کوئی کہے نہیں آج درد جو ہوا وہ قرآن کی فضیلت کا ہوا تو کس کی بات مانی جائے گی وہ ایک آدمی بےچارا سچا ہے وہ تو اس کی بات مانیں گے یا ان کی بات مانیں گے ان سے ویریفائی کریں گے قرآن کی بھی بات ہوئی کیا بولیں گے نہیں قرآن کی تو کچھ بھی بات نہیں ہوئی اس میں تو اس کی بات کو مانیں گے تو اتنے سارے لوگ غلط بول رہے ہوں اور یہ صحیح بول رہا ہو یہ ہو سکتا ہے نہیں ہوتا تو اس, اس طرح سے سب معتبر لوگوں میں اگر سب کے سب معتبر لوگ ایک بات کو نسل کرتے ہیں اور ان میں سے ایک آدمی اکیلا ہو جاتا ہے تو اس صورت میں اس کی روایت کو کیا کہتے ہیں شاد تو معتبر کی مخالفت وہ نہ کرتا ہوں یہ آگے اور آئے گا تو حدیث صنعت پر ہونے کے باوجود بعضوں کا کیا ہوتی ہے شاد کہ سارے معتبر ہیں لیکن وہی بات اور معتبر لوگ بیان کر رہے ہیں بہت سارے اور اس میں کچھ اور ایکسٹرا یہ بول رہا ہے جو کہ ان کی خلاف جا رہا ہے تو اس کی حدیث کیا ہو گئی شاد ہو گئی اور معلل وہ حدیث ہے علیل علیل اس کو کہتے ہیں جو بیمار ہوں بیمار کیا کیا, کیا ہوتا ہے مثلا صلیم آپ بیمار پڑ جائیں تو ایسا ہوتا گیا ارے میرا ہاتھ ہی نہیں ہے دیکھو بیمار پڑ گیا ایسا کبھی ہوتا ہے پاؤں غائب ہو گیا بیمار ہو گیا بیماری میں کیا ہوتا ہے آپ جو کے تو ہوتے ہیں لیکن آپ میں کیا ہو جاتا ہے کمزوری پیدا ہو جاتی ہے ڈاکٹر یہ چیک کرتا دونوں پاؤں برابر ہیں دونوں ہاتھ برابر ہیں بتاؤ انگلیاں بتاؤ بیمار ہے نا دیکھنا پڑے گا سب ہوتا ایسا نہیں ظاہری شکل انسان کی جوں کی تی لیکن اس کے اندر کچھ ایسی چھپی ہوئی کمزوری ہوتی ہے جو چیک کرنی پڑتی جو کون چیک کرتا ہے چچا کون چیک کرتا ہے ڈاکٹر چیک کرتا ہے تو ملدہ اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی ظاہری صنعت دکھتا ہے تو سب کے سب موتبر ہیں جڑی ہوئی دکھ رہی ہے دکھ رہی ہے جڑی ہوئی لیکن وہ حدیث کیا ہوتی ہے اس میں کوئی ایسا چھپا ہوا ایب ہوتا ہے جو اس حدیث کا ایکسپرٹ ڈاکٹر حدیث کا اس کو پکڑ سکتا ہے تو اس حدیث کو کیا کہتے ہیں می مثلاً ایک راوی نے فلان ابن فلان صرف دو روایتیں سنی ہو اور باقی روایتیں کسی اور سے سنی ہو جس نے اس سے سنی ہو اور اس کو نہیں معلوم کیسے اس کے پہنچے باقی لوگوں کو نہیں معلوم کیسے پہنچی تو اگر یہ صرف وہ دو روایتیں اس راوی سے بیان کرتا ہے جس کی وفات کے وقت اس کے پاس پہنچائے اس نے دو روایتیں بتا دی اور اس کی وفات ہو گئی تو اس نے کتنی حدیثیں سنی ہے اس سے دو اب عام طور سے مشہور یہ ہوتا ہے کہ فلاں کی ملاقات ہوئی ہے فلاں سے وہ گیا تھا اس کے پاس لیکن کچھ اور بڑے محادث ہوتے ہیں جن کو معلوم ہوتا ہے کہ نہیں اس نے صرف دو حدیثیں اس سے سنی عام طور پہ بات معلوم نہیں ہوتی ہے اب دوسرے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اس نے حدیث اس کی ملاقات ہوئی ہے تو یہ ساری حدیث پندرہ حدیثیں جو بیان کر رہا ہے یہ پوری پندرہ اس نے سنی ہوگی کیوں کیونکہ اس کے گھر کو گیا تھا نا لیکن جو دوسرے محادث ہوتے ہیں جن کو زیادہ ڈیٹیل معلوم ہوتی ہے وہ کیا کہتے ہیں نہیں اسے اگرچہ اس کی ملاقات ہوئی ہے لیکن اس نے کتنی حدیثیں سنی ہیں صرف دو تو باقی تیرہ حدیثیں کیا ہوئی منقطع ہوئی کیوں اس نے کہ وہ سنی نہیں اس نے سمجھ میں آ بات یہ ہر آدمی جان سکتا ہے نہیں جو زیادہ تفصیل جانتا ہے اس کی جو زیادہ گہرائی سے جان سکتا ہے وہی محدث اس کے باریک ایپ کو پکڑ پاتا ہے تو اس طرح سے اور بھی وجوہات ہوتی ہیں میں نے سادہ وجہ بتائی تو اس طرح سے جو حدیث بظاہر اس کی صنعت صحیح دکھائی دے رہی ہو اس میں ملے ملے ملے بھی ہو اور کوئی مسئلہ نہیں دکھتا ہو لیکن کوئی باریک بات ایسی ہو جو اس میں ایپ کی ہو مثال کے طور پر کوئی راوی ہے وہ کسی علاقے والوں سے جب رواج کرتا ہے تو محتبر ہوتا ہے دوسرے علاقے والوں سے رواج کرتا ہے تو معتبر نہیں ہوتا ہے کیوں اس لیے کہ اس کی وہ کتاب جل گئی تھی جو ان سے لی تھی یا اس وقت میں اس کا معاملہ بگڑ گیا تھا حافظہ خراب ہو گیا تھا اور پہلے حافظہ کیسا تھا اچھا تھا تو آدمی بولے گئے تو راوی اس کو سیکھا لکھا ہے یہ محتبر راوی ہے لیکن اس کے بارے میں بات کچھ کو معلوم ہوتی ہے کچھ کو نہیں معلوم ہوتی ہے کہ شروع میں تو حافظہ اچھا تھا لیکن بعد میں حافظہ کیا ہو گیا خراب ہو گیا یہ اس طرح کی دوسری بہت ساری عجوات ہو سکتی ہے ایک علاقے والوں کے پاس وہ گیا تو وہاں پر اس کی حادیثوں میں گڑبڑ کر دی گئی لیکن باقی علاقے والوں سے جو حدیث نقل کرتا ہے وہ اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے یا بنا علاقے والوں کی جو روایتیں اس نے لکھی تھی تو اس کے کاتب نے اس میں گڑبڑ کر دی لکھنے والے نے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کس کو جن محدثین کو تفصیل اس کے بارے میں معلوم ہر آدمی کو یہ بات نہیں معلوم ہوتی اس لیے کہ ہر پن میں آپ جانتے ہیں کہ چاہے وہ کپڑے سینا ہو یا پلین چلانا ہو ہر پن میں ایکسپرٹس ہوتے ہیں اور عام لوگ بھی ہوتے ہیں تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں گے کہ حدیث کے فن میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو اپنی پوری زندگی اس میں کھپا دیتے ہیں تو جو اپنی پوری زندگی کسی چیز کے لیے کھپاتا ہے تو اس انسان کو اس کی باریکیاں بھی معلوم ہو جاتی ہیں اس کی بہت ساری چیزیں ایسی تفصیلیں اس کے پاس آتی ہیں تو سمجھ میں آ گیا یہ معلل کس کو کہتے ہیں جو ظاہری طور پر دکھائی دیتا ہو کہ سب صحیح ہے کیا پرابلم ہے لیکن اس میں کچھ خفیہ ایب ہو معاللہ حدیث وہ ہے جس میں ظاہری طور پر کوئی ایب نہ ہو جس میں ظاہری طور پر کوئی عیب نہ ہو لیکن اس کی سند یا متن میں ایسی چھپی ہوئی کمزوری ہو جس کو صرف ماہر محدث ماہر محدث پکڑ سکتے ہوں اس کمزوری کو معلوم کر سکتے ہوں پکڑ سکتے ہوں اس کی گرفت کر سکتے ہوں جس کو صرف ماہر محدث جان سکتے ہوں آسانی سے تو ایسی حدیث کو کیا کہا جاتا ہے یہ حدیث معلل ہے بعض علماء اس کو معلل کی بجائے معلول بھی کہتے لیکن عام طور سے حدیثی نے یہ لفظ اختیار کیا معلل اب ہم آتے ہیں آگے جرح جرح کے معنی ہے زخم پہنچانا یا حدیث کی اطلاع میں جرح کے معنی ہوتے ہیں کسی راوی کے بارے میں ایسی بات بیان کرنا جس سے اس کا غیر معتبر ہونا ظاہر ہوتا ہو جش کے کی مانا کیا ہے جیسے آپ کہتے ہیں وہ آدمی اچھا نہیں ہے اس سے آپ تجارت مت کرو تو یہ آپ نے جو جملہ کیا اس سے کیا ہوا کھلا آدمی اچھا نہیں ہے تو اس سے تجارت مت کرو وہ آدمی جھوٹا ہے اس کی بات مت سنو مت مانو یہ کیا ہوگئی آپ کی جش ہو گئی تو آپ نے کچھ ایسا کہا جس سے وہ آدمی جس کے بارے میں آپ نے بات کی وہ غیر معتبر ثابت ہوا سہیے تو آپ نے اس پر کیا کی جرح کیا آپ نے اس کے بارے میں اس کے نام کو اس کی شخصیت کو زخم پہنچایا آپ نے اس کو کمزور ثابت کیا تو جرح کا مطلب ہوتا ہے کسی راوی کے بارے میں کوئی محدث کوئی ایسی بات بیان کرے جس سے اس کا غیر معتبر ہونا ظاہر ہوتا ہو میں ظاہر اس لیے کہہ رہا ہوں اس لیے کہ ضروری نہیں کہ ثابت بھی ہوتا بعض اوقات جرح ہوتی لیکن مقبول نہیں ہوتی ہے یعنی بات ایکسپٹیبل نہیں ہوتی ہے غلط بات ہے یہ ایسا نہیں ہے ایسا ہوتا ہے تو دو قسم کی جرح ہوتی ہے ایک عدالت میں جرح اور دو دب میں یا, یا داشت میں جرح یا اس کو آپ حفظ کہیں اب دو اعتبار سے راوی پر جرح ہوتی ہے اور ان میں سے کسی میں بھی کمزوری آئے تو راوی کیا ہو جاتا ہے بولتے ہیں نا یہ راوی ضعیف ہے لوگ بولتے ضعیف بول دیتے ہیں اس کو کسی کی بھی ضبط کرتے کیا تو یہ حدیث کے لیے ضروری ہے کہ چیک کر کے لیں تو اب ہم پہلے دیکھیں گے کہ عدالت میں جرح کس اعتبار سے ہوتی ہے کہ عدل کے اعتبار سے کیا وجوہات ہیں جن میں کمی آنے سے راوی ضعیف ہو جاتا ہے علماء نے پانچ باتیں اس میں بیان کی ہیں پانچ باتیں اس میں بیان کی ہیں نمبر ایک حدیث نبوی میں جھوٹ نمبر دو لوگوں سے بات چیت میں جھوٹ نمبر تین فص کبیرہ گناہ نمبر چار جہال اور پانچ بدائی ایک راوی کی دینداری پر آنچ آتی ہے حدیث کے سلسلے میں پانچ باتوں کی وجہ سے نمبر ایک اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جھوٹ بولا ہو چاہے ایک مرتبہ بولا تو کیا ثابت ہوا جھوٹ بولتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو حدیث نبوی میں جھوٹ بولنا راوی کو ایک دم خطرناک غیر معتبر بنا دیتا ہے یہاں تک کہ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ جس سے چیز ثابت ہو اس کو قتل کرنے کا حکم ہے یعنی ہم لوگ نہیں جو بادشاہ ہوگا دوسرا لوگوں سے بات چیت میں جھوٹ یہ تھوڑا نیچے کے لیول کا ہے لیکن گناہ کی شکل میں یہ شامل ہے گناہ ہی ہے یہ کہ لوگوں سے بات چیت کرتا ہے جھوٹ بولتا رہتا ہے کوئی احتیاط نہیں کرتا بات چیت میں تو ایسا انسان بھی کیا ہے حدیث کے سلسلے میں معتبر دیکھیے کیسا بچ بچا کے صحیح حدیث ہم تک پہنچی ہیں کیسے لوگ تھے اس میں یہ جھوٹ نہیں بولا اس نے زندگی میں ایسا آدمی سے جو آئی حدیث وہ صحیح جھوٹ بولا غیر معتبر کہ جھوٹ کا اہتمام اس کا جھوٹ بولتا ہو احتیاط نہیں کرتا ہو لوگوں سے بات چیت میں تو ایسا آدمی جو لوگوں کے بارے میں جھوٹ بولتا ہو وہ حدیث میں کیا احتیاط کرے گا جھوٹ بول سکتا ہے ایسا آدمی حدیث میں کمی زیادتی کر سکتا ہے کیوں اللہ سے نہیں ڈرتا ہو جھوٹ بولنے والا آدمی کیسے معتبر ہو سکتا ہے تو جو لوگوں سے بات چیت میں کیا کرتا ہو جھوٹ بولتا ہو نمبر تین فسک فسک شریعت کی پابندی نہیں کرتا ہو بلکہ شریعت کی پابندیاں توڑ کے باہر نکلتا کبیرہ گناہوں کا اہتمام کرتا ہو کبیرہ گناہوں میں مبتلا رہتا ہو حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا ہو یا اسی طرح سے اللہ تعالی کے جو احکام ہیں عباداتی عبادتی ہوں یا اللہ تعالیٰ کی حدود ہو ان کا اہتمام نہیں کرتا ہے کہ حدود کو پار کر دیتا ہے شریعت کے احکام کو چھوڑ دیتا ہے لاپرواہی کرتا ہے عبادات کے اعتبار سے یا جس اعتبار سے بھی ہو ایسا آدمی جو ہے یہ فص کا مرتکب ہے تو ایسا آدمی کیا ہوا یہ بھی غیر معتبر ہوا کیونکہ دینداری ہے فص دینداری نہیں ہے اسی طرح سے جہالت کا خاص مطلب اس کو یاد رکھے جہالت کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی کون ہے ہم کو معلوم نہیں پڑ رہا وہ آدمی کون ہے سمجھ میں نہیں آ تو اس کا معتبر ہونا سمجھ میں آ رہا کون ہے تو معلوم ہی نہیں پڑ رہا ہے کون ہے اچھا ہے برا ہے کیا ہے اس کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں پڑ رہا ہے تو یہ آدمی معتبر بنے گا کہ غیر معتبر غیر معتبر کوئی آدمی بول سکتا ہے کہ معتبر ہو سکتا ہے ہم کہیں کہ حدیث لینے کے لیے معتبر ہونا چاہیے ہو سکتا ہے یہ ضروری ہو سکتا ہے کہ بنیاد پر آپ کر سکتے ہیں نہیں ہونا چاہیے تو جب تک یہ معتبر ہونا ثابت نہ ہو اس کی حدیث نہیں لیں گے. ہو سکتا ہے معتبر ہو لیکن ثابت نہیں ہوا تو لیں گے نہیں کیونکہ ہم کو کیا کہا گیا ہے احتیاط کرنے کے احتیاط کرنے کے لیے کہا گیا ہے سادہ مثال لیجئے آپ آپ کسی نئے شہر میں جائیں گے ایک آدمی سے آپ نے دیکھا نہیں کہ اس نے کچھ گناہ کیا ہو لوگوں کو دھوکا دیتا ہو آپ اپنا بریف کیس اس کے ہاتھ میں دیتے دیتے ہوں گے تو بتائیں آپ لوگ اتنے بھولے والے لوگ تو نہیں لگتے کوئی آدمی نہیں دیتا ہے کیوں بولتا ہے کوئی آدمی اس کو پوچھ سکتا ہے اس سے کچھ گناہ دیکھا تو نے تو نے کہا دیکھا تو نہیں لیکن معلوم نہیں آدمی موتبر ہے کہ نہیں تو جس کو اپنا بریفکس نہیں دیتا ہے اس کو اپنا پورا دن دے گا کیسے دے سکتا ہے تو اس کا موتبر ہونا ثابت ہو تب جا کر اس کی حدیث لی جائے گی نئے کہ ہو سکتا ہے معتبر ہو ہو سکتا ہے میں کچھ نہیں ہوتا ہے سمجھ میں آ بات یہ فرق یاد رکھے کوئی آدمی یہ غلط فہمی میں آ سکتا ہے کہ جب تک وہ گنا نہ کرے اس کو غیر معتبر کیسا بول سکتے حدیث میں یہ ضروری ہے یا ایسا ہی ہے جیسے کوئی آدمی اس کو دیکھتے ہی ہم مسلمان جب معلوم ہوگی مسلمان ہے جب تک کہ وہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ یہ مسلم ہے کیسا بولیں گے مسلمان اور اس کے بعد میں اسی طرح سے جب تک کہ وہ معتبر ہونا ثابت نہیں ہوتا ہے کہ اس کے زمانے کے لوگ اس کے علاقے کے لوگ بولتے ہیں ہاں معتبر آدمی ہے بہت جب تک کہ اس طرح کی چیز نہ ہو وہ آدمی معتبر ثابت ہوتا ہے نہیں اس کی روایت کو لیا جائے گا نہیں اسی طرح سے پانچویں چیز ہے بداج میں تفصیل ذکر کروں گا اس کی پانچویں چیز ہے بداج اگر کوئی آدمی بداتوں میں مبتلا رہتا ہو بدات کا دائی ہو بداتیں گھڑتا ہو ایسے آدمی کی روایت معتبر نہیں ہے دیکھیے بدعت کی بڑی برائی ہے کہ اس کی روایت معتبر ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے تو جو آدمی کیونکہ بدات کس کے کی خلاف ہے سنت کے خلاف ہے اور بداتی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نے کیا فرمایا اور اسے پر آنے کی کوشش کریں گے فرشتے مار مار کے بگائیں گے آپ کہیں گے آنے دو آنے دو میری امتی ہیں پر کیا کہیں گے انقلا تدریما بدلو باد ان کلا تدریمہ احدف بادک آپ نہیں جانتے آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا نئی نئی چیزیں نکالی چیزیں. ابن عبد البر رحیم اللہ کہتے ہیں کہ اس میں سارے بداتی آتے ہوں چاہے عقیدے کے اعتبار سے ہوں چاہے یعنی اعمال کے اعتبار سے ہوں چاہے مرتد ہوں مرتد بھی آتے ہیں بداعتی بھی آتے ہیں ابن جو ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں سوکھا ہے تو اس میں جو ہے پانچ چیزیں کسی راوی کو دینداری کے اعتبار سے عدل کے اعتبار سے اس کو کیا ثابت کرتی ہیں غیر معتبر غیر معتبر نمبر ایک حدیث میں جھوٹ نمبر دو لوگوں سے بات چیت میں جھوٹ نمبر تین گناہوں کا گناؤں میں کوئی اس میں ڈرنا نہیں کرتے رہے نہ گنا نمبر چار جہالت جہالت یعنی وہ جاہل ہو نہیں بلکہ اس کا معتبر ہونا ثابت نہ ہو اس کا معتبر ہونا ثابت نہ ہو اور پانچ بداعت گھڑتا ہو اب اس میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ کسی دوسرے کی گھڑی ہوئی بدعت پر عمل کرتے ہیں لیکن سچے ہوتے ہیں اور تقوی والے ہوتے ہیں تو علماء نے یہ فرق کیا ہے کہ جو بدعتیں گھڑتا ہو اور بدعتوں کی دعوت دیتا ہو اس کی حدیث نہیں لی جائے گی البتہ جو آدمی علم کی کمی کی وجہ سے کوئی حدیث ضعیف اس تک پہنچی کسی بدعت میں مبتلا ہو مبتلا ہو لیکن سچا ہو اور دینداری کا اہتمام کرتا ہو اور یادداشت اس کی صحیح ہو تو اس کی حدیث کو لیا جا سکتا ہے سمجھ میں آیا کیونکہ بہت سارے لوگ بےچارے اچھے ہوتے ہیں ان کو معلوم نہیں ضریف حدیث پہنچی یا کوئی ایسی حدیث پہنچی جو جھوٹی تھی تحقیق نہیں کر پائے عمل کر رہے ہیں بداعت میں پڑے ہوئے ہیں تو ایسا آدمی اگر اس کی یادداشت صحیح ہے اس کا تکوا صحیح ہے تو ایسا آدمی اگر دعوت نہیں دیتا ہو بداعت کی خود گھڑ کے تو ایسے آدمی کی روایت لی جا سکتی ہے یہ فرق یاد رکھیں جہالت میں دو قسم کی جہالت ہوتی ہے ایک تو یہ کہ اس کا نام ہی مذکور نہیں ہوتا ہے جہالت میں نام ہی اس کا نہ ہو جیسے کوئی راوی کہے ہمارے شیخ نے ایک حدیث بیان کی آپ کے شیخ ہے آپ کو معلوم ہم کو نہیں معلوم کون شیخ ہے وہ تو ہم کیسا ہوتا ہے کریں گے معتبر ہے کہ نہیں ہے تو اس طرح سے نام ہو ایک شخص نے مجھ سے حدیث بیان کی جو بہت اچھا دکھائی دیتا تھا تو یہ کیا ہوا اس کے بارے میں اسپیسیفکیشن ہے کون ہے وضاحت ہے اس کے بارے میں کہ کون ہے نہیں ہے تو اس طرح سے ایک دم مبہم الفاظ میں بیان کیا گیا ہو ایک شیخ نے ایک, سا, ایک صاحب نے ایک فلاں قبیلے کے ایک آدمی نے میں ایک مصری نے ایک بصری نے تو اس طرح کا کچھ بھی معاملہ ہو تو اس کی حدیث معتبر ہوگی نہیں ہوگی مصری بسری یعنی مصر کا رہنے والا بسرا کا رہنے والا آپ نہیں کیا سوچیں کہ ایسا ہی کچھ بھی بول رہا ہوں یعنی اس طرح کا لفظ اگر ہو کہ ملک کا نام ہو اس کے علاقے کا نام ہو یا اس کا شیخ ہونا بتا گیا ہو تو اس طرح کی کوئی بات اس کے بارے میں معتبر نہیں مانی جائے گی بعضوں کا تعاوی کہتا ہے ایک ایسے شخص نے مجھ سے حبیض بیان کی جو میرے نزدیک بہت معتبر ہے ایسا بھی آتا اگر وہ کہنے والا ایسا انسان ہو جو کہ بہت احتیاط کرتا ہو اور علم حدیث کا بہت بڑا ماہر ہو تو ایسے راوی کی جو ہے روایت مقبول ہوگی جیسے امام الباری کہیں عام طور سے ہوتا نہیں ایسا لیکن علماء نے ذکر کیا ہے کہ اگر وہ خود محتاط ہو اور پورے اسباب جانتا ہو جرح کے اور پورا احتیاط کرتا ہو اور پھر کہے کسی وجہ سے کہ ایسے شخص نے مجھ سے حدیث بیان کی جو معتبر ہے تو یہ بات مانی جائے گی یہ بات مانی جائے گی بعض علماء نے اس کو قبول نہیں بھی کیا ہے کہا ہو سکتا ہے ان کو معلوم نہ ہو کہ اس کے اندر کیا ایب ہے ان کو معلوم نہ ہو کہ اس کے اندر کیا ایب ہے کوئی دوسرا اس کے بارے میں ایپ جانتا ہوں بہرحال ایسا بہت کم ہوتا ہے عام کتابوں میں ایسا بہت کم ہوتا ہے اور عام قاعدہ یہ ہے کہ ایسا اگر ہو تو اس کی روایت مقبول نہیں ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نام ہوتا ہے لیکن اس سے روایت کرنے والا ایک ہی آدمی ہوتا ہے وہ بولتا ہے خلا ابن خلا لیکن ایک ہی آدمی اس سے روایت کر رہا ہے اور ایک ہی آدمی اس کو جانتا ہے اور اس کے بارے میں معتبر ہے یا نہیں ہے وہ بھی معلوم نہیں پڑتا ہے اس کے بارے میں یہ بات نہیں ہوتی ہے کسی بھی محدث کا اس پر کلام اس کے بارے میں کوئی بھی تعدیل نہیں ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں جرح کا الٹا کیا ہے تادیل یعنی یہ جرح ہے اور تعدیل اوتھنٹیکیٹ کرنا کسی کو اچھا ہے یہ کیا ہو گئی معتبر ہے تعدل بہت اچھا حفظہ تھا یہ تعدیل ہو گئی دین دار تھا تعدل ہے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی راوی روایت بیان کرتا ہے اور اس کا نام بھی ذکر کرتا ہے فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں لیکن اس کو کوئی پہچانتا نہیں ہے کسی معذرس نے اس کے بارے میں کوئی بتایا نہیں اچھا ہے برا ہے کیا ہے کچھ بھی اب نام آ گیا تو کیا معتبر ہوگا کسی کا نام آنے سے وہ معتبر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے بغیر نام کا کو کوئی آدمی رہتا کیا معتبر ہو یا غیر معتبر ہو نام تو ہوگا نا اس کا تو صرف نام آ جانے سے وہ آدمی معتبر نہیں ہوتا ہے جب تک کہ اس کے بارے میں محدثین کی تعدیل موجود نہ ہو کم سے کم ایک محدث کی تعدیل اس کے سلسلے میں ہونا چاہیے اسی طرح سے اس کو جو ہے جہانت آئین کہا جاتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ راوی اس سے روایت کرتے ہیں نام بھی ہوتا ہے ایک سے زیادہ راوی اس سے روایت کرتے ہیں نام بھی اس کا ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر کسی محدث کا کلام نہیں ہوتا ہے. اس کے بارے میں اچھا کہ برا کچھ بھی نہیں خالی نام ہے اور روایت موجود ہے اور دو تین لوگوں نے اس سے روایت کی تو ایسا بھی راوی جو ہے کیا ہوتا ہے اس کو ایسے راوی کو مجہول کہا جاتا ہے یہ حالت ہے یہ تینوں مجہ ہیں لیکن اس کو مستور کہا جاتا ہے زیادہ طور اس کو کیا کہتے ہیں مستور یا مستور یعنی چھپا, ہوا مستور یعنی چھپا ہوا اور اس کو مجہ الحال کہا جاتا کہ جس کا حال ہم کو معلوم نہیں ہے جس کا حال ہم کو معلوم نہیں ہے مجہ الحال مستور اس بارے میں بعض علماء نے کہا کہ اگر ایسے راوی سے روایت کرنے والے محتاط اور معتبر علماء ہو ایسے راوی سے روایت کرنے والے محتاط اور معتبر مشہور علماء ہو تو اس کی عدالت کی طرف دل مطمئن ہوتا ہے کہ ایک راوی ہو اور اس سے کئی محدسین نے روایت لی ہو اگرچہ اس کا حال بیان نہیں کیا ہے اور وہ محدسین حدیث لینے میں بڑے محتاط ہیں تو ان کا اس سے روایت لینا ہی کیا ہوتا ہے اس کی تعدی ہوتا ہے اگر ان کا قاعدہ کیا ہو محتاط اور معتبر سے لینے کا قاعدہ ہو تو صرف ان کا اس سے روایت کر لینا بھی کیا ہو جاتا ہے اس کی تعدین ہوتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں مجبور الحال بعض صورتوں میں اس کی یعنی معتبر ہونا ہوتا ہے بعض صورتوں میں معتبر نہیں بھی ہوتا ہے اگر روایت کرنے والے محتاط ہوں تو کیا ہو جائے گا معتبر روایت کرنے والے محتاط نہیں ہیں تو کیا ہوگا محتبر نہیں ہوگا یا اتنا اس کے بارے میں کوئی کلام ہی نہیں ہے زیادہ خوش ہی نہیں ہے اس کے بارے میں تو یہ کیا ہو جائے گا مستور اس کو کہتے ہیں مستور دو وجوہات سے دو وجہ ہیں جن کی وجہ سے جرف ہوتی ہے ایک عدالت کی وجہ سے عدالت میں خرابی یعنی تقوی میں دین داری میں خرابی اور دوسرے ان کے حافظے میں یادداشت میں خراب ہے اس لیے کہ کسی بھی خبر میں بگاڑ دو طرح سے ہو سکتا ہے ایک تو یہ کہ آدمی اللہ سے نہ ڈرتا ہو اور بے ہو اور اپنی طرف سے کچھ بھی اضافہ کرنے سے ڈرتا نہیں ہو دوسرا یہ کہ اللہ سے ڈرتا ہو لیکن اس کی یادداشت ہی خراب ہو نہ چاہتے ہوئے انجانے میں اس سے غلطیاں ہوتی ہوں اور خبر غلط پہنچتی تو ان دو وجوہات سے ہی خبر میں خرابی آتی ہے اس میں بگاڑ اور غلط بات شامل ہو جاتی ہے اس اعتبار سے محدثین نے ان دو وجوہات کی بنیاد پر راویوں کی زندگی کو چیک کیا اور ہر ہر زمانے کے محادث ان کے بارے میں گفتگو کلام کرتے رہے کہ یہ راوی معتبر یہ معتبر نہیں یہ دیندار نہیں تھا یہ غیب تھا اس, کا یا اس کی یادداشت خراب تھی ایسا تھا ایسا تھا تو اب پانچ جو ہے اسباب ہم نے دیکھیں کہ عدالت میں خرابی کن بنیادوں پر مانی جاتی ہے وہ کیا ہیں نمبر ایک حدیث نبوی میں جھوٹ نمبر دو لوگوں سے بات چیت میں جھوٹ نمبر تین فس کبیرہ گناہوں میں پڑا رہنا نمبر چار جہالت جہالت کے معنی سمجھے جس کے حال کے بارے میں ہم جائل ہوں جس کے بارے میں ہم نہ جانتے ہوں جس کا معتبر ہونا ثابت نہ ہوا ہو پانچ بدعت بداعت میں تفصیل میں نے بتایا تھا ہے کہ اگر وہ دائر ہو بدعت کا تو اس کی روایت نہیں لی جائے گی لیکن اگر بدعت کا عمل کرتا ہو اور سچا ہو اور اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتا ہو تو ایسے انسان کی روایت لی جائے گی اب یہاں پر دوسرا سبب کیا ہے یادداشت میں سرابی کی وجہ سے راوی کیسے ضعیف ہو جاتا ہے اس کے بھی علماء نے پانچ اسباب بیان کیے ہیں نمبر ایک سوء الحفظ یعنی بری یادداشت کسی راوی کی یادداشت بری ہو اس کی روایت آپ لیں گے اس کی روایت نہیں لی جائے گی وہ راوی ضعیف ہو جائے گا ایسے راوی کو سعید الحفظ کہا جاتا ہے سعید حب، برے حافظ والا بری یادداشت والا جیسے مثال کے طور پر ابن خزیمہ کی جو روایت ہے اس میں ممل ابن اسماعیل کیا ہے سعید الحفظ ایسا راوی خود ضعیف ہوتا ہے لیکن یہ کمزوری کیا ہے یہ دینداری کی کمزوری نہیں ہے تو یہ ہلکی کمزوری مانی جاتی ہے اور دینداری کی کمزوری بہت سخت کمزوری مانی جاتی ہے تو اگر کوئی یادداشت کا کمزور ہو اور دوسرا کوئی راوی وہ بھی تھوڑا یادداشت کا کمزور ہو تو یہ دونوں مل کے ایک بات بیان کریں تو ان کی بات تسلیم کی جاتی ہے جیسے اللہ تعالی نے عورتوں کے سلسلے میں فرمایا ان طبی اقدا حما فتد اگر ایک عورت غلطی کر جائے تو دوسری عورت اس کو کیا کرے یاد دلائے تو دو عورتیں دونوں کی یادداشت کیا ہے کمزور ہوتی ہے تو دونوں کو جمع کر کے روایت مانی جائے گی کہ نہیں دونوں کو جمع کر کے گواہی ان کی لی جائے گی اس سول کو مادسی نے ذہن میں رکھتے ہوئے کمزور یادداشت والے کے سپورٹ میں اور ایک کمزور یادداشت والا ہو تو ان دونوں کی بات کو ملا کے ایویڈنس مانا جائے گا دلیل لی جائے گی تو یادداشت کی خرابی یہ دو حالات اس کے ہوتے ہیں ایک تو ہوتی ہے یادداشت کی خرابی سول اب لادم اور دوسرا ہوتا ہے پہاڑی یعنی بچپن سے ہی یادداشت خراب ہے اس چیز ہمیشہ غلطیاں کرتا رہتا سنتا کچھ سکول میں سنتا کچھ گھر پہ آگے بولتا کچھ جمعہ کو بلا ہے تو بولتا پیر بلا ہمیشہ ایسا کچھ نہ کچھ غلطی کرتا رہتا ہے کلاس میں جاتا وہاں پڑھتا کچھ گھر پہ آگے الٹا پڑتا کچھ بھی امتحان میں لکھتا کچھ یاد کچھ کرتا تو ایسا جو ہے ہمیشہ سے اس کا حال کیا ہے یادداشت خراب ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں بےچارے نیک ہوتے ہیں تو یاد ہی نہیں رہتا کچھ بھی. سنتا گھر پہ گئے تک بھول جاتا کیا لانے گیا تھا تو ایسا آدمی جو ہے اس کی یادداشت کیسی ہے ہمیشہ سے خراب ہے شروعات سے ہی اس کی یادداشت کیا ہے خراب ہے تو یہ کیا ہے لازم ہے یعنی اس کے ساتھ یہ جڑا ہوا ہے پہلے سے دوسرا یہ ہے کہ یادداشت تھی تو اچھی شروعات میں لیکن بعد میں کسی وجہ سے اس کی یادداشت کیا ہو گئی خراب ہو گئی مثال کے طور پر بڑھاپا آ بڑھاپے میں عام طور سے یادداشت کیا ہو جاتی ہے خراب ہو جاتی ہے ایک دم بوڑا ہو گیا شروع میں ایک دم ایکسپرٹ تھا لیکن بعد میں ایک دم بوڑھا ہونے کی وجہ سے یاد داشت کیا ہو گئی خراب ہو گئی دو کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا گھوڑے سے گر گیا اونٹ سے گر گیا سر میں چوٹ آئی اس کے بعد سے حدیثوں میں غلطی کرنے لگا تین کتاب سے بیان کرتا تھا گھر جلا تو کتابیں بھی کیا ہو گئی جل گئی اب جتنا یاد تھا کچا پکا بیان کرنا شروع کیا تو کیا ہو گیا سب کیونکہ کس پہ ڈیپینڈ تھا کتاب پر ڈیپینڈ تھا اور تھوڑا بہت یاد رہتا ہے آدمی جو لکھتا ہے لیکن ایکوریسی کس میں تھی کتاب میں تھی اب بس کتاب چلی گئی تو پھر یادداشت سے جیسا یاد ہے کچا پکا بیان کرنا شروع کیا اور پھر حدیثوں میں غلطیاں کرنا شروع ہو گئی تو ایسے تین وجوہات کی بنا پر ایک تو یہ کہ عمر کی وجہ سے بڑھاپا بڑھاپے کی وجہ سے یادداشت کی خرابی دو حادثے کی وجہ سے خرابی نمبر تین کتاب ضائع ہونے کی وجہ سے تو ان تینوں صورتوں میں اس کی یادداشت معتبر نہیں مانی جائے گی چاہے وہ صدر کی ہو یا چاہے وہ کتاب کی ہو تو ان صورتوں میں تینوں بھی جو صورتوں ہیں ان میں اس کی روایت نہیں لی جاتی ہے کیونکہ یادداشت معتبر نہیں ہے ان کے حالات بعض اوقات معلوم ہوتے ہیں جیسے مثلا کہا جاتا ہے کہ فلا فلا راوی معتبر تھا ایک دم معتبر ہے لیکن آخری عمر میں آخری عمر میں یادداشت خراب ہو گئی پھر علماء اس میں تفصیل رکھتے ہیں کہ اس راوی سے یادداشت خراب ہونے سے پہلے کس نے سنا ہے اور یادداشت خراب ہونے کے بعد میں کس نے سنا ہے تو جن لوگوں نے یادداشت خراب ہونے کے پہلے سنا ہے ان کی روایت کیا ہونا چاہیے معامبر اور جنہوں نے اس کے بعد سنا ہے ان کی روایت کیا ہو جاتی ہے زیفر. یہاں پر بھی معلم کا آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ایک راوی معتبر ہے لیکن ایک خاص عمر میں اس کی یادداشت کیا ہو گئی خراب ہو گئی اب اس سے بہت سارے راوی روایت کر رہے ہیں اسماور اجال کی کتاب میں آدمی پڑھتا ہے کھلا راوی ہے آخری عمر میں یادداشت خراب ہو گئی تو کیا ہو گیا راوی غیب ہو گیا اس کی یادداشت کیا ہو گئی خراب ہو گئی اب وہ فرق نہیں کر پائے کوئی محدث کہ یہ یادداشت کے پہلے کی چیز ہے یا خراب ہونے کے پہلے کی اب بات کی ہے تو صحیح اور ضعیف کرنے میں کیا کرے گا غلطی کرے گا لیکن جو باریک بھی ہوتے ہیں اور جو تفصیلی علم رکھتے ہیں روعت کا راویوں کا تو برابر فرق کرتے ہیں کہ خدا نے اس سے روایت کی ہے تو وہ معتبر ہے اور خدا نے روایت کی ہے تو معتبر نہیں جیسے مثال کے طور پر آ, ابن لہیا یہ ایک راوی ہے اس کی یادداشت خراب تھی ابن الہیا کی لیکن ابن لہیا سے اگر دوسرے راوی روایت کرتے ہیں تو وہ ضعق ہوتی ہے لیکن ابن لہیا سے اگر عبداللہ ابن مبارک یا عبداللہ ابن واب وغیرہ ابادلہ اگر وہ یہ روایت کرتے ہیں تو ان کی روایت معتبر ہوتی ہے کیوں اس لیے کہ انہوں نے پہلے سنا ہے اسی طرح سے دوسری بھی مثالیں اس کی بہت ساری آپ کو کتب میں ملیں گی تہذیب و تحضیب میں تفصیل سے ان راویوں کے بارے میں ہوتا ہے حافظ ابن حجر رحم اللہ نے تفصیل سے بہت ساری چیزیں بتائی ہیں تو ایسی مختلف کتبہوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر یعنی یادداشت خراب ہونے کے بعد جنہوں نے سنی ہے ان کی روایت معتبر نہیں یادداشت سے خراب ہونے سے پہلے سنی ہے تو ان کی روایت معتبر ہے سمجھ میں آئیے تو پہلی وجہ کیا ہے راوی کے ضعیف ہونے کی حافظ کی وجہ سے یادداشت کی خرابی نمبر دو فخش غلط یا کثرت غلط آپ اس کو کہیں آسانی سے کثرت سے کھلی غلطیاں حدیث میں کرنا بعض اوقات لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ فلا محادث تو اس کے زمانے میں موجود نہیں تھے امام بخاری کے زمانے کا تو یہ راوی نہیں ہے پھر انہوں نے کیسے اس کو ضعید کہہ دیا انہوں نے تو دیکھا بھی نہیں ملے بھی نہیں تو علماء آپ دیکھیں کہ ایک آدمی کی یادداشت اس کے اس کی روایتوں سے بھی معلوم ہوتی ہے اگر ایک آفس میں سارا مثال ایک آفس میں کئی لوگ کام کرتے ہوں اور ڈاکومینٹس میں ایک آدمی کے ڈاکومینٹس موجود ہیں دوسروں کے بھی ویسے ہی ڈاکومینٹس موجود ہیں بعد میں دس سال کے بعد کوئی آدمی وہ پورے ڈاکومینٹس چیک کر رہا ہے تو دوسروں کے ساتھ اس کے ڈاکیومینٹس جب ملا کے دیکھ رہا ہے تو فائنلائز کیا کرتا ہے یہ بہت سارے کیلکولیشن کیا کیا ہے غلطی کیا, کیا کیونکہ ان کے سے چیک کر کے دیکھ رہا اس کو اب اس کی اس کی ملاقات ہوئی نہیں ہوئی لیکن اس کی روایات دیکھ کر اس نے جو کچھ کام کیا ہے اس کو معتبر سے میچ کر کر کے جب دیکھ رہا ہے تو دکھ رہا ہے ادھر بھی غلطی کیا ادھر بھی غلطی کیا ادھر بھی, بھی غلطی کیا یہ نام لکھنے میں غلطی کی یہ سب دوسرا نام لکھ رہے یہ اس میں غلطی کیا اس نے سمجھنا تو یہ جو ہے کسی کی غلطیاں بہت زیادہ ہو جائیں اس کی روایت بیان کرنے میں بہت زیادہ غلطیاں ثابت ہوں تو اس کو اس راوی کو کیا کہا جاتا ہے وہ بھی راوی ضعیف ہو جاتا ہے کیوں غلطیاں کیا اس نے اس کی یادداشت خراب ہوگی یادداشت کے خراب ہونے کی وجہ سے جس کی کھلی غلطیاں حدیث میں ہوں غلطیاں گھڑ سواری میں غلطی ہو رہی تو حدیث میں کچھ ہوگا بار بار گر جاتا تو اس سے کوئی غلطی اس میں اس سے تعلق اس کا نہیں ہے غلطیاں کہاں ہو حدیث کے بیان کرنے میں ہو سکتا ہے ایک آدمی فکری استمبات میں بہت غلطیاں کرتا ہو لیکن حدیث ایکوریٹ بیان کرتا ہو. تو اس کی حدیث معتبر ہوگی کہ محتبر ہوگی جو کام وہ کر رہا ہے حدیث کا بیان کرنا اس میں اس سے غلطی ہوتی ہو تو اس کی حدیث معتبر نہیں ہوگی ہو سکتا ہے فوراً معلوم پڑے جب بھی حدیث بیان کرتا ہے سامنے والا ٹوکتا ہے ایسا نہیں ہے ایسا, ایسا, ایسا, ایسا, ایسا, ایسا پھر صحیح کر لیتے تو اکثر ایسا ہوتا ہے تو, ہوتا ہے تو ایسی غلطیاں کرنے والے کی روایت بھی کیا ہو جاتی ہے اس کو اوتینٹک نہیں مانتے رکھتے ہیں دیکھیں گے تیری روایت اگر کہیں سے سپورٹ ملتا ہے تو مانیں گے نہیں تو اکیلا تو بول رہا ہے تو نہیں مانیں گے سمجھ نہیں بات تو یعنی بہت غلطیاں کرتا ہو حدیث میں تو اس کو کفرت الغلط یا فخش الغلط کہتے ہیں اسی طرح سے فخش الغفلہ یا شدید الغفلا اسٹاپ ہے حدیث کے سننے یا بیان کرنے میں بہت غفلت برتتا ہو حدیث کے سننے یا بیان کرنے میں بہت غفلت سے کام لیتا ہوں مثلاً حدیث کے درس میں بیٹھا ہو اور یہاں وہاں دیکھ رہا ہوں باہر کیا چل رہا اس کو کوئی جگہ ہاں وہ سن رہا ہوں میں تو یعنی وہ بیچ بیچ میں کہا گھر پہ چلے جاتا کبھی کیا پکایا ہوں گے گھر میں یا ابھی جاؤں گا پانچ دن کے بعد تو کیا کروں گا اس کا جو ہے کنٹینیوٹی نہیں رہتی ہے وہ سنتا ہے لیکن سننے میں بیچ میں کہیں اور چلا جاتا اس کو ابن حضر کا نام یاد آیا امام بخاری کا آیا تو سوچا بخاری جاتے بخاری کر دوں گا اور بخاری دیکھوں گا پڑھ کے یہاں بیچ میں دو چار پوائنٹ نکل گئے تو جس کا عام معمول یہ ہو کہ اس کا ذہن ٹھہرتا نہ ہو اور سننے میں بہت غفلت ہوتی ہو اس کو یا بیان کرتے وقت میں کچھ کا کچھ بیان کر دیتا ہو اس کو ہوش نہیں ہوتا ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اس کو ہوش نہیں ہوتا ہو اس میں غفلت کا ماحول ہو سننے میں اور بولنے میں تو ایسا راوی کبھی کبھی آدمی سے غفلت ہوتی ہے کبھی کبھی آدمی سے بولنے سننے میں ہوتی ہے غفلت لیکن جس کا اکثر حال ہاں ایسا ہو دیکھیے میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں حال جس کا ایسا ہوں. بہت زیادہ ایسا کرتا ہوں کبھی کبھی نہیں بہت زیادہ کرتا ایسا تو ایسے راوی کی بھی حدیث معتبر ہوتی ہے نہیں کیوں اس لیے کہ غفلت میں سنی بات کیسی ہوتی ہے اس میں غلطی کا بہت قوی امکان ہوتا ہے بہت ممکن ہے اس میں مسٹیک ہو تو اکیلا ایسا آدمی بات حدیث بیان کرتا ہو تو اس کی حدیث دلیل بنتی ہے نہیں ہاں اگر سپورٹ میں اور کوئی ہو تو ہاں اس سے غفلت میں تھا یہ لیکن صحیح سنا اس کیوں یہ بھی بول رہا نا تو اس میں کیا ہوتا ہے سپورٹ کے بغیر اس کو اکیلے کو نہیں لیا جاتا ہے اسی طرح سے الوہم وہم ہو جاتا ہے اس کو وہم کس کو بولیں گے کہ جو طے نہیں کر پاتا دونوں میں سے کیا وہم میں پڑ جاتا ہے یعنی حدیث بیان کر رہا اور آدھی حدیث کے بیچ میں روکو کیا تھا سمجھ میں نہیں آ رہا وہ کون سے تھے حدیث کے یہ تھا جنگ بدت تھی یا جنگ اور تھی ہاں عورت نہیں نہیں نہیں نہیں بدلتی نہیں اور تو یہ کیا ہوا اس کو وہم ہوتا ہے اور وہ طے نہیں کر پاتا ہے دو میں سے کیا ہے تو حدیثوں کے بیان کرنے میں کبھی کسی کو وہم ہو وہ اور بات ہے لیکن اس کو عام معاملہ یہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرمائے نہیں نہیں نہیں, نہیں. ایسا لگتا ہے یوں فرمائے تو آپ بتائیے ایسے آدمی کے پیچھے آپ چلیں گے یہاں جانے کا چلو, چلو تو وہاں جانے کا نہیں نہیں نہیں یہاں جانا ہے تو آپ بولیں جا تو میں نہیں آتا تیرے پوچھ میں نہیں آتا ہوں. کوئی آدمی بولے کہ یہی بس جاتی نہیں نہیں شاید پندرہ نمبر جاتی نہیں نہیں نہیں بیس نمبر جاتی اب وہ بیٹھا بھی اس بس میں تو آپ کیا سوچیں کبھی نہیں جاتی کبھی نہیں جاتی تو کہاں کہاں کہاں پہنچا دینا گا اس کو تو جس آدمی کو خود اپنے اوپر اعتماد نہ ہو آپ اس پر اعتماد کرے تو آپ کا کمانے یعنی آپ کی خیر خائی اور آپ کا اس کے بارے میں بھلا چاہنا وہ الگ لیکن علم کے سلسلے میں ایسی, ایسے اس پہ بنیاد نہیں رکھی جاتی اگر کوئی کہے یہ تار پکڑو کرن چالو ہے نہیں چالو نہیں نہیں چالو چالو اب پکڑو تو آپ پکڑیں گے آپ <laughs> بولیں گے میں غلطی کبھی تیرے سے ہو گئے اور میں پکڑا اس کو تو میری نماز سب لوگ پڑھیں گے اور کوئی معلوم بھی نہیں پڑیں گے کیا ہوا تو جو آدمی وہم میں پڑتا ہو بار بار بار بار کبھی تو بھی نہیں بار بار تو اس کی خبر سات ہو جاتی ہے اس کی خبر بھروسے کے لائق نہیں رہتی تو کثرت الوہم میں جو مبتلا ہوتا ہے اس کی روایت بھی معتبر نہیں ہوتی ہے اور پانچویں چیز ہے مخالفت القاط شاد کا یہاں پر آپ کو واپس سے تذکر آئے گا معتبر راویوں کے ساتھ روایت بیان کرنے میں شریک ہو تو ان سے ہٹ کر یا ان کے مخالف روایت بیان کرے یا روایت کی بجائے بات بیان کرے بھی آپ کہہ سکتے ہیں جیسے مثلا سب کہہ رہے ہو کہ ناشتے میں بسکٹ دیے اب کوئی کہہ رہا ہو کہ کیک بھی دیے <laughs> کیا ہو گیا سب بولے بسکٹ دیے نا بسکٹ کیک دیے تو کیک اس نے کب کھایا تو سب بولے نہیں نہیں تو کس کی بات مانیں گے اچھا ایک آدھ دن تو ہو سکتا ہے ایسا بےچارے کو ملا ہر مرتبہ ایسا کچھ الگ اس کا ہوتا ہے ایسا ہوگا نہیں ہوگا تو ایسا جو کسی بھی روایت میں شریک ہو دوسروں کے ساتھ اور ان سے ہٹ کے کچھ بیان کرتا ہو یا ان سے مخالف کچھ بیان کرتا ہو یا کچھ زیادتی بیان کرتا ہو ہمیشہ ایسا اس کا اکثر حال ہو ایسا تو یہ کیا ہو گئی مخالفت استقاط معتبر راوی جو کہ اس روایت کے بیان کرنے میں کے ساتھ شریک ہیں ان سے ہٹ کے کچھ الگ تھوڑا بول دیتا تو ایسا جس کا معامل عام ہو ایسا راوی بھی معتبر نہیں ہوتا یہ خود علامت اس بات کی کہ یہ غیر محتاط ہے اپنی روایت کے بیان کرنے میں سمجھ میں آیا تو یہ پانچ چیزیں ہیں جو علماء نے حدیث میں حافظے کی خرابی کی وجہ سے غلطیاں ہونے کے امکانات کو بتایا کہ ایسا ایسا ایسا ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی میں غلطیاں ہوتی ہیں نہ چاہتے ہوئے اس کی نیت نہیں ہوتی ہے اس کی کمزوری ہوتی ہے یادداشت کی تو اس کی یادداشت کی کمزوری اس کے لیے گناہ نہیں ہے لیکن اس کی خبر بھی اس سے غیر معتبر ثابت ہو جاتی ہے تو یہ سمجھ میں آگی بات تو ہم پھر سے اس کو دیکھیں گے کہ راوی کے حافظے کی وجہ سے کتنی باتیں ہیں جن کی وجہ سے اس کی حدیث ضعیف ہو جاتی ہے پانچ نمبر ایک بری یادداشت اس کی دو قسمیں ہیں کیسی لازم اور تاریخ لازم کا مطلب ہمیشہ سے اس کی یادداشت ایسی ہے تاریخ کی شکلیں. نمبر ایک بڑھاپا بڑھاپے میں عام طور سے یادداشت کرا ہوتا نمبر دوتا یا بیماری یا جو بھی کچھ اچانک ہو گیا اس کے ساتھ نمبر تین کتاب کا ضائع ہو جانا پھر دوسرا سبق کثرت سے غلطیاں کرتا ہو جس کو دوسروں نے تمبی کی ہو بار بار اور اس کے جو ہے حدیث بیان کرنے میں یا لکھنے میں ہمیشہ غلطی نکلتی ہو عام طور سے سے بہت زیادہ تو بھی اداوی ضعیف ہوتا تیسرا سننے یا بیان کرنے میں غفلت کرتا ہو غلط بول دیتا ہو اور اس کو ہوش نہ ہو یا سنتے وقت میں دھیان صحیح اپنا جمع نہیں پاتا ہو اسی طرح سے چوتھا وہ ہم کس کو کہتے ہیں کہ جب ایک آدمی دو میں سے ایک طے نہیں کر پائے کیا ہے اور جس کا عام معاملہ یہ ہو تو ایسے آدمی کی بات کو ہم طے کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں اسی طرح سے پانچویں چیز یعنی کئی راہوی اس کے ساتھ وہ روایت چاہے اس مجلس میں ہو یا اس مجلس سے ہٹ کے ہو ایک بات ایک خبر بیان کر رہے ہوں تو ان سے ہٹ کے کچھ کم یا زیادہ یا ان کے خلاف بیان کرتا ہو ان سے ہٹ کے ایسی کمی کرتا ہو جس سے خبر غلط ہو جاتی ہے انکمپلیٹ اس کے غلط میننگ پیدا ہو جاتے ہیں یا اتنا ایسی کچھ زیادتی بیان کرتا ہو جو وہ لوگ نہیں بیان کر رہے ہیں تو ایسا جو ہے عام طور سے اس کو یعنی اس حدیث کو ضعیف کہا جاتا ہے اور اس وجہ سے اس کی ہو جاتی ہے اس کی روایت شاد ہو جاتی ہے اس وجہ سے شاد ہوتی ہے ٹھیک ہے اب ہم دیکھیں گے ضعیف حدیث کی کتنی قسمیں ہیں مختلف سبب اطباب کی وجہ سے ریزنس کی وجہ سے کیٹیگرائز ہم کر سکتے ہیں کہ حدیث یہ ایسی غلطیاں ہوں تو حدیث ضعیف اس ٹائپ کی غلطی ہو تو حدیث ضعیف سند میں یہ غلطی ہو تو حدیث ضعیف مسن میں یہ غلطی ہو تو حدیث ضعیف تو اس اعتبار سے اس کو ہم کیٹاگرائز کر کے سمجھنے کی کوشش کریں گے ہم نے پہلا سبب دیکھا تھا صحیح حدیث کے لیے پہلی شرط کیا ہے سند متصل ہو سند جڑی ہوئی ہو اب اگر سند ٹوٹی ہوئی ہو تو حدیث کیا ہو جائے گی جب صحیح کے لیے متصل ہونا ضروری ہے تو ضعیف کے لیے سند ٹوٹی ہوئی تو کیا ہو جائے گی حدیث ضعیف ہو جائے گی پھر کئی سی ضعیف کیا کیا نام ہے اس کے دیکھیں گے پہلے تو ہم اس کو ضعیف قرار دیں گے کہ سند ٹوٹی ہوتا حدیث صحیح ہوگی بلکہ کیا ہوگی ضعیف اب ضعیف کی سند ٹوٹنے کے اعتبار سے کہاں سے ٹوٹی کہاں سے فریکچر ہے تو اس اعتبار سے جو ہے پرابلم اس کا نام ایک ہوگا کچھ جیسے انسان کو کیا بیماری ہے تو ہر بیماری کا کیا ہوتا ہے بیمار ہے لیکن کیا ہوا تو کیا پوچھتا بیمار ہے نا جب ہوا کیا تو اس کا ایک نام ہوتا ہے اس کا ایک خاص نام ہوتا ہے تو حدیث کی سند کے ٹوٹنے کی وجہ سے اس کا ایک خاص نام دیا گیا ہے تاکہ معلوم ہو کہ اس میں سند کہاں سے ٹوٹی ہے اور کس اعتبار سے یہ ضعیف ہے سمجھ میں یہ خالی نام ہے نمبر ایک یعنی اب ہم پہلا دیکھیں گے سند میں انقلاب کی وجہ سے حدیث کیسے ضعیف ہوتی ہے تو نمبر ایک معلم معلق کس کو کہتے ہیں اب میں ایک ڈائگرام کے ذریعے سے آپ کو سمجھاتا ہوں مثال کے طور پر یہ ہمارے راوی ہیں سب اور اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اور یہ سمجھ لیجئے کہ محدث نے کتاب میں لکھ دیا یا بیان کر دیا اس کو تو یہ محدث ہے اور محدث اوپر سے اس طرح سے اس کی چین ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حدیث نقل کر رہے ہیں تو یہ صحابی اور ان کے بعد دوسرے جو ہیں سارے لوگ یہاں پر آئیں گے روایت میں ٹھیک ہے اب معلق اس روایت کو کہتے ہیں کہ محدث اپنے سے اوپر کہیں سے سند چھوڑ کے پھر اوپر سے بیان کرے مثلا وہ یہاں سے حدیث بولنا شروع کرے کہ پُرانے پلا فلان سے روایت کی ہے تو اپنے سے اوپر اس نے کتنے راوی چھوڑے تو محدث سے اوپر جس سے اس نے سنا اس سے اس نے سنا اس ایک دو تین یا سب کے سب چھوڑ کے ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بیان کرے تو اس طرح کی روایت کو کیا کہا جاتا ہے معلہ سمجھ میں آ رہا جیسے میں نے شروع میں بیان کیا حدثنا فلان حد فلان تو محدث بیان نہ کرے کہ میں نے کس سے سنا انہوں نے کس سے سنا انہوں نے کس سے سنا انہوں نے کس سے سنا, کس سے سنا? کس سے سنا؟ تو کبھی ایسا ہوتا کہ کچھ حصہ تک نہیں بیان کرتا اور کہیں سے سنا شروع کرتا مثلا کہے کہ فلاں صحابی نے یوں کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا تو صحابی سے محادث کی ملاقات ہے نہیں ہے تو بیچ میں اتنے سارے لوگ غائب ہیں تو دلیل دینے کے اعتبار سے بعض اوقات محادث کیا کرتا ہے صنعت کو چھوڑ کے ڈائریکٹ صحابی سے بیان کرتا ہے تو ایسی حدیث کو کیا کہتے ہیں معلق کیا معلق صحیح ہوتی ہے تو راوی نہیں محادث پہ ڈیپینڈ کرے گا کیسے ایک روایت آئی ہے اس میں محدث نے کچھ لوگوں کو چھوڑ دیا اور پھر سند بیان کر رہے ہیں تو اس کو ہم صحیح مانیں گے یا ضعیف مانیں گے ضعیف مانیں گے کیوں ضعیف مانیں گے ہماری صحیح حدیث کی پہلی شرط کیا ہے سند ہی نہیں ہے تو متصل ہے متصل نہیں ہے تو صحیح ہے جب سند ہی نہیں ہے تو سند متصل ہونا چاہیے متصل کیوں ہونا چاہیے متصل نہیں ہے کا مطلب ہوتا ہے اس میں سے کوئی غائب ہے کوئی آدمی راوی غائب ہے غائب ہے تو پرابلم کیا ہوا معتبر ہے یہ نہیں معلوم پڑا کون ہے معلوم ہی نہیں تو یہاں پر ایک آدمی نہیں کئی لوگ غائب ہیں بتایا ہی نہیں ماد ڈائریکٹلی بتا دیا کہ یہ ہم کو نہیں معلوم پڑ رہا کون ہے یہ لوگ کس سے سنا انہوں نے تو کیونکہ راوی اس میں سب غائب ہیں ایسی روایت غریب کہلاتی ہے یہ منقطع ہی ہے لیکن اس کا خاص نام ہے وہ کیا ہے معلق معائنہ بولتے ہی ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ اوپر سے لٹکی ہوئی ہے اور نیچے سے جو ہے محدث سے اس کی صنعت کا کچھ حصہ یا مکمل حصہ غائب ہے سمجھ میں آیا اگر محدث معتبر ہو جیسا کہ ابھی کہا گیا اگر محدث معتبر ہو اور اس نے اپنی کتاب میں اس شرط کو رکھا ہو کہ میں اپنی کتاب میں صرف صحیح حدیثیں بیان کروں گا نمبر ایک دو وہ محدث خود ماہر ہو اور صحت اور ذوق کے اسباب کو اچھی طرح سے جانتا ہو تو ایسے محدث کی وہ روایت اگرچہ اس کی سند نہیں ہے معتبر مانی جائے گی جیسے کہ امام البخاری رحمہ اللہ اکثر ابواب میں باب میں معلق روایتیں بیان کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹلی کہتے ہیں حالانکہ امام البخاری ملے ہیں نہیں ملے ہیں تو وہ جو روایتیں ہوتی ہیں عام طور سے محدثین نے علماء نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ جب امام البخاری جزم کے ساتھ کہیں یقین کے ساتھ کہیں قال رسول اللہ صلی اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ سے یوں فرمایا تو پھر وہ معتبر مانی جائے گی لیکن ایسا اگر کہتے ہیں کہ یوں بھی ایک روایت میں آیا ہے تو اس میں کیا ہے کلیئر ایک دم کہا ایسا نہیں کہہ رہے ہیں تو اس کو چیک کیا جائے گا اگر اس کی سند دوسری کتابوں میں دوسرے محدثین سے صحیح ملتی ہے تو معتبر نہیں ملتی ہے یا ذوق اس میں نکلتا ہے تو وہ ضعیف مانی جائے گی سمجھنے والی بات تو اس کو کیا کہتے ہیں معلت جس میں کئی لوگ نیچے سے معادث کے اوپر سے غائب ہوں اور کہیں سے جا کے پھر سند شروع ہوتی ہے ٹھیک ہے نمبر دو مرسل مرسل اس روایت کو کہتے ہیں جس میں تابعی صحابی کا نام لیے بغیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بیان کرے جیسے کوئی تابئی کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا یا آپ نے یوں کیا تو تابئی کی ملاقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے نہیں ہے تو کیا اس کو معتبر مانا جائے گا نہیں جائے گا مرسل کو دلیل لیا جائے گا نہیں لیا جائے گا مرسل کو دلیل نہیں بنایا جائے گا کیونکہ یہ ضعیف روایت ہے کیوں ضعیف ہے کیا شرط نہیں پوری ہوئی اس میں پہلی شرط ہماری صحیح حدیث کی کیا ہے اب اس کو وہ ذہن میں رکھیا پانچ شرطیں جو ہماری ہیں صحیح حدیث کے لیے پہلی شرط کیا ہے متصل ہونا سے یہ متصل ہے یہ متصل نہیں ہے تو ظاہر بات ہے جب متصل نہیں ہے تو صحیح ہوگی نہیں ہوگی لیکن اگر اس کے سپورٹ میں اور کوئی روایت ملتی ہو تو پھر اس کو کیا, کیا جائے گا دونوں مل کے معتبر ہوں گی یہی امام شافی وغیرہ کا قول ہے اور عام طور سے محدثین اسی پر ہیں محدثین کا عام طریقہ حنفیوں کے نزدیک تو بلا شبہ مرسل کیا ہے ہجس ہے لیکن ہمارے نزدیک مرسل جب تک کہ اس کو سپورٹ نہیں ملتا ہے تب تک کہ وہ دلیل نہیں بنتی ہے کوئی کہہ سکتا ہے کہ تابئی نے تو صحابی سے ہی سنے ہوں گے نا تو صحابی رہیں گے ادھر جو نہیں بیان کر رہے ضروری نہیں ہے. کیونکہ تابعین ایک دو تین ایسا بھی چین ہوتا ہے ایسی بھی سند ہوتی ہے کہ ایک تابعی اپنے زمانے کے دو تین لوگوں کے تھرو صحابی تک پہنچتے ہیں تو ان لوگوں میں کئی ضعیف بھی ہوتے ہیں ابن یوسف کس زمانے کا ہے صحابہ کے دور کا ہے لیکن کیا وہ معتبر ہے معتبر نہیں ایسے کئی لوگ ہیں جو تابعین کے دور میں تھے لیکن وہ معتبر نہیں ہے تو ایسا اگر جابر جعفی امام ابو حنیفہ کے دور کا ہے انہوں نے کہا کہ اس سے جھوٹا آدمی میں نے نہیں دیکھا اور روایت بھی کی اس تو جاب جوفی کی روایتیں بھی آئی ہیں دار پتنی وغیرہ میں ذکر کیا گیا ہے تو اس طرح سے جو ہے یعنی اگر کوئی تابعی اگر بغیر صحابی کا ذکر کرتے ہوئے کوئی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کریں تو وہ بات معتبر مانی جائے گی نہیں وہ حدیث ضعیف ہوگی منفطع ہوگی اور اس روایت کو کیا کہا جائے گا مورسل تیسری ہے مقبل اور اسی کے ساتھ آپ سمجھیں منقطع اگر کسی سند میں کوئی ایک راوی غائب ہو فلاں فلاں سے سنا اور ان کی ملاقات ثابت نہیں ہے اور یہ روایت بیان کرے ان سے کہ فلاں سے مجھ کو روایت پہنچی ہے لیکن ان دونوں کی ملاقات ہوئی ہے ان کے پاس ڈائریکٹ ان کے تھرو آنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا تو بیچ میں کوئی نہ کوئی تھا لیکن اس کا ذکر بھی آ رہا اس کا ذکر نہیں آ رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ تو ملے نہیں تو کسی سے سنا ہے پر کس سے سنا بتایا نہیں تو یہ صنعت کیا ہو گئی ٹوٹ گئی تو اس کو کیا کہیں گے منقط منقط تو یہاں پر ہم کہیں گے کہ یہ روایت منقطہ ہے اگر ایسا ہو کہ ایک جگہ سے جیسے مثلاً یہاں پر صحابی ہیں ان کے بیچ میں یہ غائب یہ نہیں ہے اور ان کے بیچ میں بھی یہ غائب اب اگر لگاتار دو غائب ہیں جیسے یہ روایت ہے صحابی صحابی سے فنا شخص روایت کرے یا اس طرح سے کہیں سے روایت کریں اور بیچ میں لگاتار لگاتار دو آدمی غائب ہوں دو آدمی لگاتار غائب ہوں تو ان کے بارے میں کیا کہا جائے گا کہ یہ روایت کیا ہے معضل ہے یعنی سنگل انتتاح ہو تو منقطع اور اگر ڈبل انتتاح ہو ایک ہی جگہ یعنی جڑے ہوئے دو راوی کیا ہو غائب ہوں تو ان کو کیا کہیں گے ایسی روایت کو معضل ایسی روایت کو معضل کہا جائے گا اسی طرح سے پانچویں صورت اس کی ہے مدلس مدلس مدلس سے پہلے ہم کو تدلیس کو سمجھنا پڑے گا کہ روایت مدلث کیسے ہوتی ہے تو اس سے پہلے ہم سمجھیں گے کہ تدلیس کیا ہے تدلیس یہ ہے دو راوی ہوں جو ایک زمانے میں موجود ہوں یا ملاقات ہوئی ہو لیکن انہوں نے ان سے حبیث نہیں سنی ہو اور پھر بھی اس سے روایت بیان کرے اس سے روایت بیان کرے ایک زمانے میں تھے ہو سکتا ہے ملے بھی ہوں لیکن سنے نہیں تھے روایت کوئی روایت ان سے سنے نہیں لیکن پھر بھی کیا بول رہے ہیں فلاں فلاں سے روایت ہے یہ جھوٹ نہیں ہوتا ہے خلا سے روایت ہے جھوٹ نہیں ہوتا ہے جیسے ہم آج کہتے ہیں پلا شیخ نہیں ہوں فرمایا ملے تھے کیا ان سے نہیں ان کے تھرو سنا میں تو جھوٹ نہیں ہوتا ہے کیونکہ آپ نے سنا نہیں ہو تو ایسا راوی جو ہے ایسے راوی کو جو عام طور سے ایسا کرتا ہو جس کی عام عادت یہ ہو اس کو مدلس کہا جاتا ہے اور اس کی روایت کو مدلس کہا جاتا ہے فرق کتنا ہے مدلس مدلس ایسا راوی جو عام طور سے ایسا کرتا ہو بار بار بہت, بہت, بہت زیادہ ایسا کرتا ہو جس سے نہیں ملا اس سے روایت عن کے ساتھ بیان کرتا ہو تو ایسے راوی کی روایت کو مدلس کہیں گے کیوں کہیں گے مدلس یعنی یہ روایت ضعیف کیوں ہوئی سند میں انقطاع کی وجہ سے سند میں انقطاع کیوں ہوا اس نے اس سے روایت نہیں کی ہے تو کسی اور سے کی ہوگی بیچ میں کوئی اور آدمی موجود ہے جس کا مینشن جس کا ذکر نہیں ہو رہا ہے تو ایسی روایت سند میں انقطاع کی وجہ سے کیا ہو گئی ضعیف اس لیے اس کو کیا کہیں گے مدلس ایسے راوی کو کیا کہتے ہیں مدلس مدلس جب تک کہ یہ نہ کہے ہاتھ دتانا یا دتانی یا سمیٹو یا اخبار یا سمعنا عام طور سے سمعنا نہیں آتا ہے سمیٹو آتا ہے حد دد ہم سے حدیث بیان کی تو یہ تو جھوٹ نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس میں معلوم ہوا کہ ہاں سنی ہے سنی ہے اور سمیٹو میں نے سنا ہم سے حدیث بیان کی مجھ کو خبر دی تو اس طرح کے واضح انصاف جس سے معلوم ہوتا ہو کہ فلاں نے فلاں سے سنا ہے تبھی اس کی روایت کو لیا جائے گا اگر وہ فلاں سے بات آئی ہے ڈائریکٹ آئی ہے انڈائریکٹ آئی, آئی ہے معلوم پڑتا ہے اس سے نہیں تو ان کا مطلب ہوتا ہے فلاں سے روایت ہے تو اگر وہ ان سے روایت کرتا ہے مدلس تو اس کی روایت نہیں لی جاتی ہے اور اگر وہ حد دسنا حدثن, اخبرنا دسنی اخبرنی اور سمیت اگر اس طرح سے روایت کرتا ہے تو اس کی روایت لی جاتی ہے سمجھ میں آئی یہ بات انن کہتے ہیں ایسی روایت کو انا سے یا عن سے روایت کی جاتی ہے اس کو مؤنن یا مو بھی کہتے ہیں یا مدلس بھی کہتے ہیں جو بھی آپ چاہیں اس کو نام اور چھٹی قسم جو ہے یہ کی کیا ہے معلل معلل تو معلل آپ کو یعنی اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ بظاہر صنعت جڑی ہوئی ہو لیکن کوئی ایکسپرٹ جانتا ہو کہ اس نے حدیث نہیں سنی ہے یہ حدیث اس نے فلاں سے نہیں سنی ہے تو ایسی روایت جو ہے بتایا جاتا ہے کہ فلاں نے وہ روایت اس سے نہیں سنی ہے اس دور میں تھا لیکن ان کی ملاقات ثابت نہیں ہے اس طرح سے کلیئر بات اگر واضح موجود ہو تو ایسی صورت میں جو ہے ایسی روایت کو کیا کہا جاتا ہے معلل کیا معلول اور بھی ہوتا ہے متن وغیرہ کی وجہ سے لیکن وہ تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے کسی روایت میں خفیہ انقطاع ہو وہ روایت ٹوٹی ہوئی ہو اس کی سند لیکن ظاہر نہ ہو بلکہ ماہر محدث جانتے ہوں کہ اس روایت میں انقطاع ہے یا الفاظ میں متن کے الفاظ میں الفاظ میں غلطی ہے تو ایسی روایت کو کیا کہتے ہیں معلل ٹھیک ہے تو یہ صنعت میں انقدا کی وجہ سے کتنے ہوئے چھے. نمبر ایک معلق معلق نیچے سے کچھ اوپر تک یا پوری سنت غائب دو مرسل تاوئی صحابی کو چھوڑ کے صحابی بیان کرے نمبر تین معضل ایک ساتھ دو راوی غائب منقطع ایک غائب مدلث دو راوی ایک زمانے میں تھے ایک نے دوسرے سے نہیں سنا لیکن عام سے روایت کرتا ہو اور عام عادت اس کی یہ ہو عام عادت اس کی یہ ہو عام عادت اگر نہیں ہے تو اس روایت کو کیا بولیں گے معلل مل نہیں مل کیونکہ ایک روایت ایسی ہے اور چھپا ہوا ہے اس عیب تو وہ کیا ہوئی معلل لیکن فلا راوی کی عادت عام ہو ایسی تو ایسے آراوی کی روایت کو کیا کہیں گے مدلس روایت کو مدلس راوی کو مدلس اب ہم آتے ہیں دوسری کیٹیگری پہلی تھی سند میں انقطاع کی وجہ سے حدیث کیسے ہوتی ہے دوسرا راوی کا جھوٹ راوی جھوٹ بولے تو اس کی وجہ سے اس کی حدیث کیا ہو جاتی ہے بیان کرنے والے کی زئی وہ دو, دو قسم کی ضعیف ہوتی ہیں نمبر ایک اگر راوی لوگوں کے کلام میں جھوٹ بولتا ہو تو اس کی روایت متروک ہو جاتی ہے اس کی روایت کو کیا کہتے ہیں متروک جس کو ترک کیا گیا ہو چوزا جب انڈے میں سے نکلتا ہے تو وہ جو خالی اس کا خال جو ہوتا ہے شل اس کو بھی متروک کہا جا سکتا ہے اگر کوئی راوی لوگوں سے بات کرنے میں جھوٹ بولتا ہو تو اس کی بیان کی بھی روایت وہی ہوتی ہے اس کو متروب کہا جاتا ہے اس روایت کو متروب کہا جاتا ہے اور راوی کو بھی متروب کہا جاتا ہے راوی کو, کو بھی متروب کہا جاتا ہے نمبر دو اگر راوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں جھوٹ بولتا ہو آپ پر اس نے جھوٹ کہا ہو جھوٹی حدیث بیان کی ہو تو ایسے راوی کی حدیث کو کیا کہتے ہیں مؤود مؤود مؤود کے معنی ہیں فوج گھڑی ہوئی گھڑی ہوئی اس کو مختلق بھی کہتے ہیں مختلق پا. لیکن آپ مؤدو یاد رکھیے مصنوع بھی کہتے ہیں اس کو وضاح کی ہوئی گھڑی ہوئی بنائی ہوئی تیسری کیٹیگری یہ دو کیٹیگریز کس کی بنیاد پر ہیں راوی کے جھوٹ بولنے کی اگر حدیث میں بولتا ہے تو موضوع ہو جائے گی اس کی حدیث تو جس حدیث کی سند میں جھوٹی حدیث سے بولنے والا راوی موجود ہو وہ حدیث کیا ہو جاتی ہے ہاں اگر اس وہی حدیث کوئی سچا اچھا بیان کر رہا تو ہم اس سچے کی وجہ سے اس کو مانیں گے لیکن کوئی نہیں بیان کرتا اور وہی بیان کرتا جس نے حدیث میں جھوٹ بولا تھا تو آپ اس پہ یقین کریں گے یا شک کریں گے تو ایسی حدیث کو ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا اس کو موضوع کہا جاتا ہے یا اس کو ضائف جد کہا جاتا بہت ضعیف ہے یہ یہ آدمی معتبر نہیں ہے بالکل اسی طرح سے راوی کے معتبر راویوں کی مخالفت کی وجہ سے جیسے ہم نے دیکھا تھا راوی اگر مخالفت کرتا ہو یعنی مخالفت کا مطلب نہیں کہ ان سے پارٹی بنا کے لڑتا ہو وہ مطلب نہیں ہوتا ہے بلکہ مخالفت کا مطلب یہ ہے وہ کچھ بول رہے ہیں یہ کچھ بول رہا ہے مخالفت کا مطلب کیا ہے ہٹ کے بیان کر رہا کچھ تو ایسا راوی اگر خود ضعیف ہو تو اس کی روایت کو کچھ اور کہتے ہیں اگر معتبر راوی اپنے سے زیادہ معتبر راوی سے ہٹ کے بیان کر رہا ہو یا اس کے مخالف روایت بیان کر رہا ہو یا ایک معتبر راوی کئی راویوں کے خلاف حدیث بیان کر رہا ہو یعنی ان سے ہٹ کے بیان کر رہا ہو تو ایسی روایت کو کیا کہیں گے شاید تیسری مرتبہ اس کا تذکرہ آیا ہے ایک راوی کسی دوسرے ایک راوی کے مقابلے میں ہٹ کے کچھ بول رہا ہے کہ دونوں میں ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہے چاہے وہ سند میں ہو راوی کے نام میں اضافے کے طور پر یا کسی اور طور پر یا متن کے الفاظ ہوں تو ایسے راوی کی روایت کو کیا کہتے ہیں شاز شاز اگر دونوں معتبر ہو اور مخالفت کرتا ہو اپنے سے آتھینٹک سے تو اس کو کیا کہیں گے شاز لیکن اگر وہ خود معتبر نہ ہو اور موتبر سے ہٹ کے روایت بیان کرتا ہے تو اس کو کیا کہیں گے منکر سمجھ میں آیا منکیر نہیں ہے یہ کیا ہے من منکر دیکھیں اس میں موتبر آپوزٹ بیان کر رہا ہے کس کے موتبر کے بی گریڈ کا اے گریڈ کے خلاف حدیث بیان کر رہا ہے اور منکر کس کو کہیں گے ضعیف راوی موتبر کے یا غیر معتبر مخالف روایت بیان کرتا ہے معتبر کے تو ترجیح کس کی روایت کو دیں گے موتبر کی روایت کو تو غلط زئی آدمی کیا اس کی روایت کو مان کے موتبر کی چھوڑنے گا نیوز کس کی آتینٹک کیا قاعدہ ہونا چاہیے اس میں سمپل قاعدہ ہے تو یہ دو قسمیں ہوئی کون سی شاد اور سب ایک ہی جھولی میں جانے والی ہو کیا ہے وہ جھولی کا نام ضعیف لیکن کیوں ضعیف کیا پرابلم ہے اس میں کیا وجہ سے ضعیف ہوئی ایک نام سے اس کو پہچانا جا سکتا ہے ایک نام سے شاز بولتے ہی ذہن میں کیا آئے گا کہ اس میں ایک راوی ہے جو معتبر ہے ایک اور موتبر کے مخالفت والی روایت بیان کرتا ہے ہٹ کے بیان کرتا ہے تو نام سے اس کی پوری تفصیل سمجھ میں آ جاتی ہے اسی طرح سے جیسے بیماریوں کے نام ہوتے ہیں ایک نام بولتی پوری بیماری میں کیا ہوتا پیٹ دکھتا سر دکھتا ہرا ہرا نیلا نیلا دکھتا جو بھی ہوتا ہے یہ سب اس سے سمجھ میں آ جاتا ہے خالی بیماری کا نام بولنے سے تو یہ آسانی کے لیے ہوتا ہے نہ بھی بولے تو چلے گا لیکن چونکہ ٹائم لوگوں کے پاس اتنا نہیں ہے اس لیے نام محب نے کر دیا تاکہ جلدی سے اس کو سمجھ سکے ہر بار وہ بولیں گے یہ ایسا ہے وہ ایسا ہے وہ ایسا ویسا ایسا ہے ہر بار بولیں گے تو آپ بتائیے ہے اسی لیے ایک لفظ اس کے لیے ان لوگوں نے طے کر دیا کہ یہ لفظ بولتے ہی ساری بات سمجھ میں آ جائے گی جیسے گنتی ہوتی ہے آپ کیسا بولتے دو پانچ آپ ایسا بولتے ایک ایک, ایک ایک ایک ایک تو پانچ ایک ایک یعنی دو ایک اور ایک اور ایک اور ایک چار ایسا بولتے آپ نام دے دیا آپ نے پانچ چار تین تو اب برابر سمجھ میں آ جاتے یا گھر بولنا آپ کو کھڑکی اور چار دیوار چھت اور زمین ایسا کیا بولتے ہیں گھر گھر بولتے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے پھر آپ کو اسپتال بتانا ہو تو آپ بولے وہ گھر جس میں ڈاکٹر ہوتے ہیں اور جس کے اندر دوائیں ہوتی ہیں اور جس میں علاج ہوتا ہے وہ گھر اس کو آپ کیا بولتے ہیں ہاسپٹل سکول وہ گھر جہاں پڑھانے والا ہوتا ہے اور پڑھنے والے ہوتے ہیں اور بینچیز ہوتے ہیں قلم ہوتا ہے بلیک بورڈ ہوتا ہے وہ گھر ایسا بولتے آپ کیا بولتے آپ اسکول تو آدمی سر پک جائے گا اگر بار بار اسکول کے بارے میں اگر دس جملے بولنا بولو وہ گھر جو ایسا, ایسا ایسا ہے وہاں میں جاتا ہوں وہ گھر جو ایسا, ایسا ایسا ہے وہاں پر میں پڑھتا ہوں تو آدمی پاگل ہو جائے گا تو یہ سمپل لینگویج بازو بولتے کہاں سے آیا تو بولے ٹھیک ہے تم اس کے بغیر بولو تم بولتے رہو اس کے بغیر بولتے رہو ہم اس لفظ کو استعمال کر کے بولیں گے تو ایک انسان کو اتنا کہ وہ کلام کے اندر کیا طریقہ اختیار کرے یہ کلام کے آداب کے اعتبار سے اس میں وہ حدیث جو آپ نے فرمایا یس ولا والا تو آسانی پیدا کرو اور مشکل پیدا نہ کرو تو یہ آسانی ہے کہ مشکل ہے اور کچھ بھی نہیں ہے یہ آسانی ہے اس کو نام نہیں دینا کوئی بات نہیں جو آپ پہ اعتراض کرے کہاں سے داحش آت بولو آپ یہ بدا تھے نا ٹھیک ہے آپ اس کے بغیر بولنے کا وہ خود بھی بولتے ہیں وہ بھی یہ استعمال کرتے لیکن کیا کرتے ہیں حجت بازی کے لیے خام خواہ پریشان کرنے کے لیے کرتے ہیں آپ نے اس کے بغیر بولا بتاؤ یہ حدیث کیا ہے بلکہ حدیث بھی مت بولو اس کو آپ بتاؤ یہ بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی گئی اس میں ایک آدمی ایسا ہے ویسا ہے ویسا ہے, ہے تو ایسا ہوا کتنا بولے گا سمجھنے سمجھ رہی ہے میں کیوں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی آرم سے بات کی یہ ضعیف ہے بولیں گے ضعیف قرآن میں لکھا ہے ضعیف ہے حدیث میں لکھا ہے ضعیف ہے ضعیف لفظ ہے کہ کہاں ہے ضعیف بتاؤ سنت میں ہے کہ ایسا حدیث کو ضعیف بولنا چاہیے اس طرح کی بات لوگ کرتے ہیں تو ان کو ایسے بتائیں گے کہ ٹھیک ہے آپ ایسی کرو یہ جو اصطلاح ہوتی ہے تیسیر علم کے لیے ہوتی ہے علم کے آسان کرنے کے لیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم دیا ہے کہ آسانی پیدا کرو اور مشکل مت پیدا کرو تو ہم کیا کر رہے ہیں آسانی پیدا کر رہے ہیں تو آپ کو آسانی نہیں چاہیے آپ کو مبارک جو بھی طریقہ آپ کا ہے ٹھیک ہے اب ہم آگے بڑھتے ہیں راوی کے متن میں اگر کوئی خرابی ہو متن میں غلطی کی وجہ سے اس کی تین قسمیں نمبر ایک مدرج حدیث میں اپنی طرف سے کچھ بعد میں درج کر دینا مثلا ایک وہ ایک حدیث بیان کرتا ہے اور حدیث بیان کرنے کے بعد ایک ایسا جملہ بولتا ہے جو حدیث کی روانی میں بولتا ہے لیکن وہ حدیث میں نہیں ہوتا ہے جیسے مثلا کوئی یعنی عالم حدیث بیان کرے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اس لیے نیت صحیح کرنی چاہیے تو اب ایک آدمی حدیث بیان کر رہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اس لیے نیتوں کو صحیح کرنا چاہیے اب اس میں فرق کون کر پائے گا جو سمجھدار ہے وہ دیکھتا ہے کہ انہوں نے ایک انداز میں بات کہی اس کے بعد سمجھانے کے لیے ان کا کلام آگے شروع ہو رہا ہے لیکن عام آدمی ہر آدمی فرق نہیں کر پاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے پوری بات حدیث میں آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اس لیے ہر آدمی کو اپنی نیت صحیح کرنا چاہیے تو پہلا جملہ کس کا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لیکن دوسرا جملہ کس کا تھا حدیث بیان کرنے والے کا اس جملے سے اس نے تمبی کی لوگوں کو اب سننے والے نے کیا کر دیا پہلے جملے کے ساتھ دوسرا جملہ جوڑ کے وہ سمجھا کہ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تو بعد کا جو دوسرا جملہ ہے وہ کیا کہلائے گا مدرج جو حدیث کے ساتھ درج ہو گیا جو حدیث کے ساتھ درج ہو گیا تو اس کو کیا کہتے ہیں وہ جملہ مدرج وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے نہیں ہے تو حدیث ہونے کے اعتبار سے وہ کیا ہو جاتا ہے غیر معتبر یہ حدیث نہیں ہے ہم کہتے ہیں ہو سکتا ہے وہ محدث کا کلام ہو, ہو ہو سکتا ہے وہ تابئی کا کلام ہو تو ہم کہتے ہیں حدیث ہونے کے اعتبار سے تو یہ ضعیف ہے لیکن تابئی کا قول ہے تو ہاں تابئی کا قول ہو سکتا ہے لیکن نبی کا کال یہ نہیں ہے کیسے معلوم پڑتا ہے یہ ایک ہی کلاس روم میں کئی لوگ ہوتے ہیں تو ایک جو ہے بیان کرتا ہے اس طرح سے ایک ہی پوری بات کو سمیٹ لیتا ہے ایک اس میں اور بہت سے دوسرے محدثین ہوتے ہیں جو کہتے کہ نہیں پہلا جملہ تو ان کا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا جملہ محدث نے کہا دوسرا جملہ کس نے کہا محدث نے کہ محدث کا پاگ لینا حدیث بیان کرنے کے بعد اور پھر اس کے بعد بیان کرنا تو اب کوئی فرق کر پاتا ہے کوئی فرق نہیں کر پاتا ہے تو جو زیادہ احتیاط والے محدث ہوتے ہیں وہ برابر فرق بتاتے ہیں اور پھر پناہ نے کہا کہ ایسا ایسا ایسا ہے تو ابھی سے کیا معلوم پڑا یہ بات کا جملہ کس کا ہے محدث کا ہے اور پہلا جملہ کس کا ہے کبھی بیچ میں ہوتا ہے محدث اپنی طرف سے سمجھانے کے لیے کوئی بات بیان کرتا ہے اپنی طرف سے سمجھانے جیسے امال کا دار و مدار نیتوں پر ہے نیت یعنی دل کا ارادہ اب سننے والا کیا کرے گا پوری حدیث کہ یہ پوری حدیث ہے کہ اس کی تشریح جو ہوتی ہے بات کی کسی حصے کی وہ سننے والا بعض اوقات غفلت کی وجہ سے اس کے ساتھ جوڑ دیتا ہے کہ پوری حدیث ہے حالانکہ پوری حدیث نہیں ہوتی ہے بات کا حصہ معدذ کا سمجھانا ہوتا ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات تو اس کو کیا کہتے ہیں ایسے ٹکڑے کو مدرج کہتے ہیں پوری حدیث کو مدرج کہیں گے نہیں بلکہ وہ ٹکڑا وہ حصہ پوری حدیث جو ہے اس کو رد نہیں کیا جاتا ہے بلکہ مدرد جو حصہ ہے اس کو بھی رد نہیں کیا جاتا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یہ نہیں ہے محدث کے اعتبار سے تو معتبر بات ہے کہ ان تک صنعت پہنچ رہی ہے لیکن یہ بات نبی کی ہے نہیں ہے دوسرا مدرد کیسے معلوم ہوتا ہے دوسرے محدثین کی روایت اس سے ملا کر دیکھنے سے پکڑا جاتا ہے کہ اس نے اس کو ایسا سمجھا کہ پورا ندی کی ہڈی سے اللہ علیہ وسلم. نمبر دو مقلوب مقلوب کلب سے ہے کلب کے معنی پلٹنا یہ بات کرنے میں اکثر اوقات جب جوڑی آتی ہے تو غلطی ہو جاتی ہے ادھر کا ادھر ادھر کا ادھر, ادھر ہو جاتی ہے جیسے کوئی مقرر جو ہے جوش میں آ کے کہے کہ زمین پانی برساتا ہے اور آسمان اناج اگاتا ہے اب کیا ہوا یہ جوش میں یاد نہیں رہا الٹا ہو گیا بولنا کچھ چاہ رہے تھے کہ آسمان پانی برساتا ہے اور زمین اناج اگاتی ہے لیکن انہوں نے کیا کر دیا آسمان اناج اگاتی ہے اور زمین پانی برساتا ہے تو یہ کیا ہو گیا جوڑی جہاں آتی ہے اکثر اوقات اس کا اس کو اور اس کا اس کو اس کا کمی پجامے کی دیکھا یہ الٹا ایسا ہو جاتا ہے تو یہ جو چیز ہے اس کو ایسے حصے کو اس طرح سے اگر غلطی ہو تو اس کو کیا کہا جاتا ہے مکلوب متلن ایک حدیث جو مقلوب ہے ایک راوی نے اس طرح سے بیان کی ہے کہ تیرے دائیں حصے کو بھی نہ معلوم ہو کہ تیرے بائیں حصے نے کیا صدقہ کیا ہے صدقہ کس ہاتھ سے کیا جاتا ہے یعنی تیرے سیدھے ہاتھ کو نہ معلوم ہو کہ تیرے الٹے ہاتھ نے کیا صدقہ کیا ہے تو یہ کیا ہو گیا الٹا ہو گیا ہونا کیسے چاہیے تھا تیرے الٹے ہاتھ کو الٹا سیدھا کہ کہو آپ کو سمجھ میں آئے گا آسانی سے. تیرے بائیں ہاتھ کو بھی نہ معلوم ہو کہ سیدھے ہاتھ نے دائیں ہاتھ نے کیا صدقہ کیا ہے کیونکہ دوسرے طرق سے یہ حدیث اسی طرح سے آئی ہے لیکن ایک راوی نے اس کو ایسا بھی بیان کیا ہے تو یہ کیا ہو گئی مخلوب کہ ادھر کا ادھر ادھر کا ادھر اس کو کر دیا جہاں جوڑی آتی ہے اکثر اسی طرح سے ہوتا ہے کبھی راوی کے نام میں ہوتا ہے جیسے محمد ابن ابراہیم ہوگا تو ابراہیم ابن محمد اس کو آدمی کر دیتا ہے غلطی سے تو ناموں میں اس طرح سے ہوتا ہے یاد نہیں رہتا کون کس کا بیٹا تو اس طرح سے الٹا ہو گیا تو اس کو بھی کیا کہیں گے یہ سند میں کیا ہے نام مقلوب ہے سند میں نام مقلوب ہے جیسے آمین کے حدیث میں ہے دھیمے آمین کہنے کی اسی طرح سے مصحف یا محرف بھی اس کو کہتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی بات سن رہا ہے تو بولنے والے کے الفاظ بعض اوقات صحیح طور سے کان تک پہنچتے ہیں بعض اوقات نہیں پہنچ سکتے سننے کے اعتبار سے بعض اوقات ایک لفظ ہم سنتے ہیں ہم کو سننے میں کچھ اور آتا ہے وہ بولنے والے نے کچھ اور بولا ہوتا ہے اس جیسی آواز ہم کے، ہمارے ذہن میں ہوتی ہے تو کچھ اور لفظ ہم سمجھ لیتے ہیں سمجھیں جیسے مثال کے طور پر پڑھنے میں بھی یہ ہوتا ہے لکھنے والے نے کچھ لکھا ہے اور ہم کو دکھائی کچھ اور دیتا ہے مثلا دونوں مثالیں میں دیتا ہوں لکھنے کے اعتبار سے جیسے مثال کے طور پر عمار اور اگر لکھنے میں تھوڑا سما ملا تو یہ ہوگا عمار اور یہ ہوگا عماد اب لکھنے والے پر اور پڑھنے والے پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس نے جو لکھا ہے یہ دونوں میں سے کیا ہے تو اگر تھوڑا راہ کا اس طرح سے ہو جائے دال بن جائے تو کیا ہو جائے گا عمار کی بجائے ایماد کیونکہ پہلے لوگ یہ حرکات نہیں لکھا کرتے اب اس میں کیا ہو جاتا ہے پڑھنے والا کچھ کا کچھ پڑے گا یا اسی طرح سے اگر حنان ہو اور جلدی میں لکھنے میں وہ حبان ہو جائے نقطوں کا بھی فرق ہو جاتا ہے نقطوں کی کمی یا زیادتی یا اوپر یا نیچے نقطہ تو اس طرح سے جو ہے اگر ناموں میں یا الفاظ میں جیسے اختا جانا اور اس میں لکھنے میں اختا جانا اس طرح سے ہو جائے तो इसमें भी जो है लिखने के अतबार से किसी की हैंडराइटिंग ऐसी होती है किसी की वैसी होती है, अब पढ़ने वाला अगर उसको अपने तरह से कोशिश करे समझने की और वो उससे कुछ का कुछ समझ ले तो क्या हो जाता है इससे रिवायत आगे नकल होने में गड़बड़ होती है मशाला एक रिवायत अलहबत सी ही शिफा मीन कुल लिदा इम الموت الحب تا کال بیج یعنی کلونجی کال بیج کلونجی اس میں شفا ہے ہر بیماری سے سوائے موت اب اگر غلطی سے یہاں ایک نکتا اور لگو اب جملہ کیا ہوگا الحت الدا فی شفا من کل منکن لدا الاسام کالا سانپ ہائیا کے معنی کیا ہے حیثن تفصاف کالا سانپ اس میں ہر بیماری سے سوائے موت تو اس طرح سے اگر سمجھ لیجئے لکھنے میں کچھ غلطی ہوتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں تصحیف تو ایسی روایت کو کیا کہتے ہیں مصحف اور اگر بولنے میں کچھ فرق ہو جائے اور سننے والا کچھ اور سمجھے اس سے جیسے بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں تو بولنے اور سننے کا فرق ہو جائے اگر دور بیٹھنے کی وجہ سے یا کان خراب ہونے کی وجہ سے یا بولنے والے کی زبان میں کمزوری ہونے سے یا آہستہ بولنے سے بولنے والا کچھ اور بول رہا ہو اور سننے والا اگر وہ ایمان بول رہا ہو اور یہ اماد سن رہا ہو اس طرح سے کچھ ہو تو اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں ان سے کیا ہوتا ہے یعنی حدیث میں گڑبڑ ہو جاتی ہے تو اس کو اس ایسے حدیث کو کیا کہتے ہیں مصحب یا محرہ محرف کوئی بولے اور سننے والا محرم سنے تو اس طرح سے ہو سکتا ہے تو ایسی بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں جو سننے یا پڑھنے کے اعتبار سے ہوتی ہیں کوئی محدود لکھتا ہے دیتا ہے کسی کو لو خط میں بھیجا اب خط میں پانی کا قطرہ آیا اس کا نقطہ غائب ہو گیا اب کیا ہو گیا بغیر نقطے کے اس نے پڑھا تو کچھ کا کچھ مطلب ایسا کچھ بھی ہو سکے تو اس کے لیے جو ہے ایسی حادیثوں کو بھی کیا کہتے ہیں مصحف یا محرف تو سمجھ میں آئی یہ باتیں میں سمجھتا ہوں اس تک کے لیے اتنا کافی ہے اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھتا فرمائیں اور دین قائم سیکھنے کی اور اس کی حفاظت کرنے کی توقع ادا فرمائیں